وسات آدمان بسم اللہ, الرحمن سبحان اللہ, سبحان اللہ سامعین السلام علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے توحید و شرک کے موضوع کی تیسری قسط پیش کرنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد سے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق بخشے اللہ تعالی اپنی خاص توفیق سے مدد سے تکمیل تک پہنچائے آواز دے یار کی کرن دیا آواز دے تھوڑی کچھ گم شم کر دیتا ہی تھا آپ کو پچھلی قسط کا اختتامی حصہ ذہن نشین ہوگا گو اس میں وعدہ کیا تھا کہ تیسری قسط میں سیدنا مجدد مجد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکتوب شریف بیان شریف پیش کیا جائے گا جس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے بعض مقربین بندوں کی ایک مخصوص شان بیان فرمائی ہے وہ شان خلافت ہے ان کی اللہ تعالی کی خلافت ان کو جب ملتی ہے تو اس کی وضاحت آپ نے کی کہ اس وقت قیوم زماں بن جاتے ہیں اور ساری کائنات کی ہر ہر چیز ان کی روحانیت کے ساتھ قائم ہوتی ہے اب پہلے میں مکتوب شریف کا نمبر بتا کر آپ کی فارسی کا متن پیش کروں گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا خلاصہ پیش کروں گا <سلام> آپ مکتوب نمبر چوہتر میں جلد دوسری کے مکتوب نمبر چوہتر میں جلد دوسری کے مکتوب نمبر چوہتر میں لکھتے ہیں یہ مکتوب آپ کے خلیفہ تھے حضور خواجہ ہاشم رضی اللہ تعالی سبحان اللہ. ان کی طرف آپ نے یہ ارسال فرمایا تھا مکتوب کہتے ہیں خط کو میں آپ اپنے مریدوں خلفا اور حلقہ احباب کی طرف جو مختلف اوقات میں خطوط بھیجتے تھے بھیجتے رہے ان کو آپ کے خاص خلفاء نے انتہائی دیانتدار لوگ تھے وہ انہوں نے جمع کیا تو ان, ان کا نام ہے مکتوبات امام ربانی یہ مکتوبات ارب اجم کے تمام علماء اور صلحاء اولیاء صوفیا محققین کے نزدیک مسلم ہے ان کا منکر نہیں ہے رح... یعنی, یعنی،, یعنی, یعنی،, یعنی مکتوباز شریف کا ثبوت جو, جو, جو, جو, جو ہے, دا جو دا جو ہے جو نا اس میں کوئی کلام نہیں ہے کسی کو نہ عرب کے علماء کو نہ عجم کے سوائے دبائی، چند وہاں بیج و حل کے میرے خیال میں کچھ صاحب علم برد برد برد کا انتکار نہیں کرے گا نہ کرتا کچھ سمجھ نہیں سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تم و تعالی هم أوَسن الكتاب الذينَ طَفنا من عبادِنا فمننهُم ظالِم لنفسِهِ وَمنهُم مقَْصدِد ومننْهُ صَابق بالخَيرات بِذ من اللهله وَقال الله تَعالى إَِّ عربن الأمََ ت على السماوات والرضِ والجبالِ ف بيننا يحمِله وَشفَقْنَ منها. حمل حل سبحان نہ شروع شروع میں یہ دو آیات مبارکہ بار کا آپ نے پیش کی سبحان مو آگے فرماتے ہیں مراد ال آیا تین مارا بمرا سبحان اللہ. دو آیات مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے وہ خود ہی جانتا ہے فرمایا ہم اس کا معنی وہ بیان کرتے ہیں جو ہم پر ظاہر ہوتا ہے کھلتا ہے ساتھ ہی فرماتے ہیں اس رات بھاگ کا کلام ہے اس کلام میں کلام کرنا یہ کون سا آسان مسئلہ ہے تو ساتھ ہی فرماتے ہیں ہمارے پرور دار اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو پکڑنا نہیں ادھر تو ہمارا ہم جیسا ٹوٹرو مال بھی جس وقت چلتا ہے ممبر پر بس جس جگہ سے قرآن چاہتا ہے پڑھ کر تفصیل شروع کر دیتا ہے جس بائیمان کو قرآن کی تفسیر کی تے کبھی پتہ نہیں ہوتا وہ بھی قرآن میں کلام شروع کر دیتا ہے لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے نظر دی ہے مجدد اللہ سبحان اللہ رہا. تو آپ کی ذات کریم جو ہے دیکھیں اللہ کیا یعنی فرما رہا ہے میں تفسیر کر رہا ہوں فرماتے تعویل کرتا ہوں تفسیر کا مانا ہوتا ہے اللہ کی مراد یہ ہے آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا مراد وہی ہے اس کی مراد ہے لیکن فرمایا جو ہم پر معنی ظاہر ہوتا ہے یعنی کیا مطلب شریعت کے محکمات اور اصول اور قواعد اور لغت اور روحانی فیض, فیض, فیض سے جو, جو ہم پر جو مانا ظاہر ہوتا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں پروردگار پکڑنا نہیں ہے اگر بول او جتنا اس کی کوئی پہچان رکھتا ہے وہ اتنا دلتا ہے اور جتنا کوئی ہم جیسا اس سے خبر غافل اور جاہل ہوتا ہے وہ اتنا ضرورت مند دلیر یہ غفلت گفلت حفلت حفلت حفلت حفلت اور جہاز جہاز ضرورت اور بے باقی بارگاہ میں ضرورت اور بے باکی یہ بد بے کی آگے آپ فرماتے ہیں نواح خالق حدیث مبارک پیش فرمائی اس کی تعویل ایک آپ نے اپنی طرف سے زبردست کیا جو میرے پاس میرے سامنے کسی اور بزرگ کی جانب سے کسی اور عالم کی جانب سے دیکھنے میں نہیں آئی یہ مجدد صاحب کا خاصا کمال ہے جو تعویل اس حدیث مبارک بھی کی ہے بے شک اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا آپ اس حدیث کا مطلب ایک تو آپ کے سامنے ابھی زین میں آ گیا نا وہ تو ہے نہیں مراد سمجھ لیا گئی اب مجدد صاحب اس کا معنی کھولتے سمجھ سمجھیا جو تمہارے ذہن میں فوراً آیا اس کو نکال دے اللہ رسول اللہ تعالیٰ اسپا متشا بیات آپ مجدد پاک رحم اللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ اور مارفت سے فیض سے اس کی تعویل فرماتے ہیں فرمایا او اون صورت منزہ و متعلق اللہ تعالی صورت سے پاک اور بلند پس خلق آدم بر او سبحان ہو ایمانا توانت توانند فرمایا آدم کو اللہ سبحان ہو کی صورت پر پیدا کرنے کا معنی یہ ہو سکتا ہے اب معنی بیان فرماتے ہیں کہ اگر مرتبہ تنظیری در عالم مثال صورت فرض کردہ شود ہر آئینہ این صورت جامع خواہد بود کہ انسان جامع بران صورت موجود گشتہ اس صورت دیگر راہ قابلیت آنیس کہ تمثال عام مرتبہ مقدس تواند بود سبحان اللہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کا وہ مرتبہ تنظیم جہاں کوئی صورت نہیں صورت سے پاک ہے لیکن آخر ہے تو صحیح ایک ذات تو ہے نا ایک موجود حقیقت تو ہے نا اگرچہ اگر وہ بے صورت ہے اور اپنی شان کے مطابق شر شر لیکن فرمایا بے بے بے رنگ رنگ رنگ اگر اس بے, بے صورت رنگ کی رنگ شانوں کو اگر اس بے صورت کی شانوں کو عالم مثال میں کوئی فرد کرو صورت دی جاتی اس کی بے مثال شانوں کو عالم مثال میں کوئی صورت دی جاتی یا یوں کہہ لو کہ اگر اس پاک بے مثال بے صورت کی شانوں کی کوئی صورت فرد کی جاتی تو انسان کی صورت بنتی اس کی صورت نہیں ہے لیکن شانیں تو اس کی ہیں نا صفتیں تو اس کی ہیں نا ان سفتوں کو ان شانوں کو اگر کوئی صورت دی جاتی تو یہ حضرت انسان کی صورت بنتی یعنی اس انسان کو ذات پاک کی شانوں کے ساتھ اتنا مناسبت ہے کہ اگر اس کی تمام شانیں ظہور میں آئیں اور کوئی صورت بنے تو یہی انسان کی صورت بنے اور واقعی مبارکی دیکھو آٹھ صفاتیں مبارکہ ہیں اتنا جامعیت کسی کسی کائنات میں کسی چیز کو نہیں ملی اور یہی راز ہے خلافت جامعیت دیکھو انسان میں خلیفہ خدا بندی ہے راز ہے اے تو نہیں ہے آنا سر انسان والے انسان ہو غوث <تصال> پاک میرا سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے <تصال> الحام کے ذریعے الہام کے ذریعے فرمایازم انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں اب راز کو سمجھیے گا کیسے راز بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی سفات ثمانیہ حقیقیہ بھی کہتے ہیں اور ذاتیہ بھی ان کو کہتے ہیں آٹھ صفاتیں مبارک حیات اس کی صفت ہے زندگی جس کو <allam> کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی علم اس کی صفت ہے قدرت اس کی صفت ہے سمع اس کی یعنی سننا شنوائی شنوائی بس دیکھنا یعنی بینائی کتنے ہو گئے کلام کتنے ہو گئے اور ارادہ اور تکوین بنانا, بنانا نانا نانا نانا کیا کرنا بنانا یہ آٹھ صفتیں اس کی ذاتی حقیقی صفات یہ آٹھوں صفتیں کائنات کی کسی چیز میں آپ جمع نہیں دیکھتے انسان میں اللہ انسان, انسان, انسان کے سوا یہ آٹھوں کہیں نظر نہیں آئیں گی فرشتوں میں بھی نظر نہیں آئیں گی عجیب راز پھر اللہ تبارک و تعالی کی کوئی صفات خبریا ہے کوئی اور شانیں اور سفتے ہیں آدھی سے مبارکہ میں اور پرانے مجید میں ان کا ذکر آیا ہے اگر وہ اگر ان سب کو جمع کرو نا تو سوائے انسان کے کہیں نظر نہیں آئیں گے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئے حیات اس میں ہے یہ ایک اور بات ہے اس کی حیات کی حقیقت اور ہے اور تمہاری ہماری حیات کی حقیقت اور ہے علم اس کا ہے علم ہمارا اس نے ہمیں علم دیا ہے تو علم ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر حقیقت اور علم کی ادھر ہے تو صحیح نہیں قدرت ادھر بھی قدرت ہے قدرت ادھر بھی ہے yes, سما ادھر بھی ہے سما ادھر بھی ہے بسر ادھر بھی ہے بسر ادھر بھی ہے کلام ادھر بھی ہے کلام اگرچہ اس کی کلام کی حقیقت اور ہے ہماری کلام کی حقیقت یہ جانتے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اس کی ذات جیسی کی ذات نہ اس کی صفات جیسی تو میرے بھائی ارادہ اس کی صفات ارادہ ہماری صفات تکوین بنانا اس کی سفت بنانا ہمیں بھی بنانا دیا ہوا ہے پتہ نہیں کتنا چیزیں روزانہ بناتے ہیں نہیں لیکن اس کے بنانے اور ہمارے بنانے میں بہت فرق ہے ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تو بناتے ہیں وہ آدم سے نیست سے آست کرتا ہے سمجھ نہیں اب بات کو سمجھنا اس کی یہ صفات تھی ان کی کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ وہ بے صورت ہے سمجھ نہیں بے صورت کی شانوں اور صفتوں کو اگر صورت دی جاتی تو یہی صورت ہو اس کی صورت نہیں ہے لیکن مجدد پاک بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی صورت کو اس کی بے صورت شانوں شاعت شاعت کے ساتھ مناسبت ضرور ہے کی روڑا ہے تینوں آواز نہیں صحیح کری جا رہی زیادہ کھول بیٹھے ہاں سمجھ نہیں آئی تو ہے نا مناسبت ہے مشابت نہیں ہے دل میں رکھنا مشابہت نہیں مناسبت ہے کچھ نہ کچھ نسبت اور تعلق جس کو کہتے ہیں وہ ہے مشابہت نہیں مشابہت ہے کہ جہاں کیفیتوں دو چیزیں کیفیت میں جب ملتی ہیں تو مشابہت پیدا ہوتی ہے اور ادھر کیفیت ہی نہیں ملتی ادھر وہ کیفیت سے پاس ہے کیفیت اور شکل اور صورت سے درسے سورت را بے سورت اور آخر یہ سورت یہ سورت جو اس بے سورت کا راستہ بتا رہی ہے اور کوئی اور چیز نہیں بتا سکتی تو کوئی راز ہے کوئی مناسبت ہے سارا داجدار ہے وہ روڈا فرماؤں گا درسے سورت را پر نہیں سو چا پر لیا موتی ہر لو سمجھ کہ نہیں حضور مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے کہ انسان جامع برا سورت موجود, موجود گشتہ سورت دیگر قابلیتیں آنے خیال، خیال، خیال، خیال، کہ تمثال مرتبہ مقدس رات کی کسی شاید کی طاقت نہیں صلاحیت نہیں قابلیت نہیں کہ اس ذات پاک کی شانوں کا مظہر بنے کہ اس میں وہ شان ظاہر ہوں اور اس کی مثال بن سکے اس بے مثال کی اگر مثال بن سکتا ہے تو حضرت انسان ہے بے مثال کی اگر کوئی مثال سمجھ نہیں آ میرا آ کیا اس کا آئینہ بن سکتا ہے باقی ہر انسان نیکنے زندگی نظر آئی گل نہیں سمجھنے پتا لگتا پھر خالق دیکھنے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں یہ نظام چلانا اگر ہے تو انسان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے جتنا جتنا نظام اللہ تعالی نے دیا ہے سوائے انسان کے نظام چلانے کا کام اس نے ہمارے سامنے جو نظر آتا ہے انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا ایسے ہے نا تو پھر انسان پھر اپنے سے اندازہ لگاتا ہے کہ یار میرے اندر زندگی ہے تو نظام چلاتا ہوں زندگی نہیں ہوتی تو نظام ختم تو اندازہ کرتا ہے کہ کوئی ذات ہے اور وہ زندہ, زندہ ہے اللہ اگر زندہ نہ ہوتا تو نظام, نظام, نظام, نظام نہ چلتا نشلتا لیکن, نشلتا لیکن, لیکن ساتھ ہی یہ فیصلہ دیارات دیارات کرتا ہے کیونکہ میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے اور مخلوق اور خالق میں فرق ہے لہٰذا میری زندگی کی حقیقت اور ہے اس کی زندگی کی حقیقت اسی طرح جب اپنے علم میں نظر مارتا ہے کہ یہ نظام چلانے میں میرے علم کو بہت دخل ہے میری قدرت کو دخل ہے میں دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس قدرت نہیں وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا بچارہ مسل فالج ہو جاتا تو ہاتھ نہیں ہلتا کام کیسے ہو تو علم ہے قدرت ہے سما ہے کئی کام ہے نے نہیں کر سکتے کئی کام ہے جو آپ کانوں سے بہرے ہوتے ہیں بےچارے وہ نہیں کر سکتے تو بندہ اندازہ لگاتا ہے اپنے آپ سے کہ ایسی ذات ضرور ہے کہ جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے ایسی کوئی ہستی ہے یعنی ہستی ایسی جو ہستی اور حقیقت ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور اس کی یہ ساری شانیں ہیں کہ اگر یہ صفات اس کی نہ ہوتی تو جب ہم سے نہیں چلتا تو اس سے کیسے چلتا لیکن ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی شانیں اس کی صفتیں اور ہماری اس کی ذات ہماری ذات اس کی ہستی ہماری ہستی میں فرق بہت ہے کیونکہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں سمجھ نہیں اب مج الفسانی فرماتے ہیں وہ میرا آتے تا توانب گشت فرمایا اللہ تعالیٰ کی شانوں کا اگر آئینہ بن سکتا ہے تو سوائے انسان کے کوئی نہیں سوائے انسان کے علی جاست کے انسان شایان خلافت اعالا گشتہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی شانیں اگر دیکھی جا سکتی ہیں اگر شانیں اس کی جمع ہوتی ہیں اگر شانوں کی کوئی صورت بن سکتی ہے تو اعلی میں مثال اور صورت میں صرف انسان بنتا ہے لہذا فرمایا اسی وجہ سے یہ خلیفہ بنا ہے اس کا خلیفہ میں اپنی طرف سے کہتا تھا کہ یار میاں صاحب رحمہ اللہ شیر ربانی گزرے ہیں ان کا خلیفہ وہی ہوگا جس کے اندر شیر ربانی کی سفات ہوگی اگر شانے نہ ہوتی پہلوان ہے پہلوان پہلوان کا پہلوان کا خلیفہ اور شگرد وہی ہوگا جس میں پہلوانی کتا ہوں گے لولا لنگڑا پہلوان کا شگرد او میرے بھائی اسی طرح اللہ حل مجبل کری اس باغذات کی خلافت کے لیے اس کی شانوں کا مظہر اور آئینہ ہونا ضروری تھا وہ حضرت انسان ہے اس وجہ سے اس کو خلیفہ بنایا توجہ میرے بھائی توجہ میرے بھائی آپ فرماتے ہیں شا یان خلافت یا شہ نہ باشد زیرا کے زیرا کے تابر صورت شہ مخلوق نہ گردد فرماتے ہیں جب تک کوئی شہ دوسری کی مکھ دوسری کی صورت پر پیدا نہ کی جائے تو اس کی خلافت اس کی خلافت کی اہلیت اس میں نہیں ہوتی خلیفہ بننے کی پھر لائق نہیں ہو سکتی یہ خلیفہ ہے شای شہ خلف شیاست و نائب منابے شیاست کہ خلیفہ جو تجھے خلیفہ ہوتا ہے وہ شے کا نائب ہے اور نائب وہی وہ بن سکتا ہے کہ جس کا نائب ہے اس کا جس کا نائب ہے اس کی شانیں تو رکھتا ہو اس کی شانوں کا مظہر تو آئینہ تو آئینہ دار آپ فرماتے ہیں بچوں انسان خلیفے رہمان گشت نا چار تحمل بار امانت را متعین شدہ فرماتے ہیں جب انسان اللہ کا خلیفہ بن گیا تو اللہ تعالی کی امانت کو اٹھانے والا بھی یہی بن گیا کیوں فرماتیا لا یا ہمیں لو متو آتا مالے ہو لا یا ہمیں کے ہو فرماتے بادشاہوں کے توفے ان کی اپنی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں بادشاہ جن کو عطیہ دیتے ہیں تو ان کی اپنی سواریاں ہی اٹھائیں گی بعد بادشاہ کے تو چھوٹے موٹے تھوڑے ہوتے ہیں کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی شانیں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا عطیا اللہ کی شانوں کا عطیہ اگر کوئی اٹھا سکتا تھا تو اس کا خلیفہ اٹھا سکتا تھا نہ نہوں کہو اللہ کی امانت کا بار جوں کہو اللہ کی امانت کا بار اس کا خلیفہ اٹھا سکتا تھا جو اس کی شانوں کا آئینہ اور مزر سمجھ نہیں آسمان آ وہ زمین و ہوا جامعیت تک کن اب فرماتے ہیں آسمانیں اور زمینیں اور پہاڑ اتنا جامع کہاں ہے جامعیت کہاں رکھتے ہیں کہ سب شانے اس کی پہاڑ میں ظاہر پہاڑ میں علم نہیں ہے قدرت نہیں ہے سما نہیں ہے بسر نہیں ہے حیات نہیں ہے ارادہ نہیں ہے جسم بہوے ووٹ ہے پر حقیقت بچارا چھوٹا آسمان بڑا بڑے پر حقیقت چھوٹا جی ہے بچارے ذات دی امانت دار اٹھاوڑ دی صلاحیت نہیں زمین بڑا وسیع ویخنا پر بھی خلافت دا بار امانت کا چاول تو آجر سی امانت کا بار چاون تو سی کیوں خلافت نہیں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو جب بیان فرمایا تو آیت مبارک دوسری جو مجد صاحب کے مکتوبات سے پڑھ کر سنائی انارت سبا دل جی ابئی نہ مل رہا اشفک نا مل رہے فَمَا لَهَ الْإِنْسَانُ سُبْحَانَكَ إِنَّهُ كَانَ وَلِيًّا خالق خالق فرما بے شک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر آسمانوں کے سامنے پیش کیا ہاں زمینوں کو زمین کو پیش کیا اور پہاڑوں کو پیش کیا آسمانوں سے کہا ہماری امانت اٹھاؤ زمینوں سے کہا پہاڑوں سے کہا اب نا یہ انکار کر گئے ساتھ ہی فرمایا یہ نہ سمجھنا فرما بردار نہیں تھے نہ سرکشی تمہارے ہمارے اندر ہے ان میں کب سرکشی ہے ساتھ وجہ بتا دی کیوں بیچارے انکار کر گئے اشفق نہ منا ڈر گئے ڈر گئے مولا. مولا ہماری ضرورت نہیں ہے اس کو اٹھانا اراد کیا تھا توجہ. توجہ کیوں یہ کہہ رہے تھے یہ زبان حال سے یا زبان قال جس طرح بھی ہو مالک سونے لگے ہر شید بولنے والی ہے زبان قال کہے یا زبان حال کہے ہر طرح سے جواب ممکن ہے ہم ماحول سمجھنے والے نہیں ہیں ہمارے مالک کی قدرت کیا آگے کیا ہے یوم تو حد اخبار سڈا کھال خالق سونا فرماندہ ہے جس آج زمین آج پر تم بیٹھے ہو یہی زمین تمہاری ساری خبریں بتائے گی جب وہ بلوانے پہ آتا ہے تو ہر چین بول لیتی ہے سمجھ نہیں آئی ارے میرے بھائی اصل حقیقت اب یہ ہے بارہ امانت امانت وہ کیا تھی توجہ عاشق لوگ مفسرین محققین نبی پاک کی شریعت احکام الہی کہتے ہیں میں الہی چیز ایسی ہے توجہ ذرا احکام الہی دین مستفیٰ دین نبی دین خداوندی وہ ایسے چیز ہے اس کے اٹھانے کے لیے اس کے مکلف ہونے کے لیے اس کے لیے مکلف بننے کے لیے انسان کے سوا توجہ دراج انسان اور جنات کے سوا کوئی چیز نہیں تھی جس میں یہ صلاحیت سمجھ نہیں آئی اور عاشق لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق اور درد کی امانت تھی اللہ لیکن عشک اور درد ہو احکام ہو عشق اور درد احکام کے بغیر کب ہوتا احکام احکام پر عمل کرنے والے عشق درد کے بغیر کئی ہوتے ہیں لیکن اس کو درد والے احکام پر عمل کرنے کے بغیر سمجھ نہیں آئی خیر میں وضاحت کروں توجہ رکھنا ذرا امانت جو مجدد صاحب بتا رہے ہیں میں اس کی طرف آتا دا ہوں دا کہ وہ امانت کیا کہتا ہے خلافت بلا تو انہوں نے بتا دی کہ خلافت اس وجہ سے انسان کو حاصل ہوئی کہ انسان اللہ تعالی کی شانوں کا آئینہ اور شیشہ ہے ذات پاک کی شکیں اور شانیں اگر کہیں مکمل یعنی اگر کہیں نظر آتی ہیں ان شانوں کو دیکھا جا سکتا ہے مکمل جامے سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب اگر ان کی جھلک اور پرتاؤ کہیں نظر آتا ہے تو خلافت ادھر ہے اور خلافت والا ہی امانت اٹھا سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اب امانت کیا ہے مجدد صاحب خود فرماتے ہیں مجدد صاحب نے بڑی بلند پرواز کی ہے یہاں پر بہت بلند پرواز کی ہے امانت امانت کی جو تعویل آپ نے کی ہے یہ آپ کے پاس ہی دیکھنے میں آئی ہے سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آئی آپ فرماتے ہیں آسمان آ زمین ہا و کوہا کوہا جام تر کجایا بند سورت اتحال مخلوق گردن آسمان زمین پہاڑ ان کے اندر وہ جامعیت ہی نہیں تھی کہ ساری شانے اس ذات پاک کی ان کی جھلک ان <سلام> کی جھلک اور پرتاؤں ان میں نظر آتا اور یہ صورت یہ صورت اس کی اس کی شانوں کی مثال بنتے ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی وہ شایان خلافت اللہ تعالیٰ کی اللہ کے خلیفہ بننے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی وہ تحمل بار امانت سبحان نمایم اللہ تعالیٰ کی پھر خلیفہ بن کر امانت کا بار اٹھاتے ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی وہ ماسوس میں گردن کے غریب بار امانت حوالہ نمائیں پارا پارا گردن فرماتے محسوس ایسے ہی ہوتا ہے یعنی فقیر کو نظر جو آتا ہے پاس نظر سے وہ یہی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بار امانت ان پر ڈال دیتا تو یہ خدرے درض ہو جاتے کوئی نہ اٹھا سکتے فرماتے ہیں کوئی نہ اٹھا سکتے وہ ہچ اثر ازاں باقی نہ ماند کچھ اثر ان کا باقی نہ رہتا نشانی مٹ جاتا پہاڑوں کا زمینوں کا آسمانوں کا آب فرماتے ہیں وہاں امانت بذا میں حقیر قیومت جمی جمی اشیات فرماتے ہیں میں فقیر کے نزدیک میں فقیر کے نزدیک ہاں جی امانت کیا ہے فرمایا میں فقیر کے نزدیک ساری کائنات کا قیوم ہونا ساری کائنات کو قائم رکھنے والا بن جانا یہ میرے موضوع کے اندر بات آ گئی جنہوں نے پہلی اس سے پہلی قسط سنی اب مسئلہ ان کو سمجھ آئے گا ذرا توجہ رکھنا آپ فرماتے ہیں امانت بزام حقیر جمیع جمیشیا جمی چیزوں کو قائم رکھنے والا ہونا ہے پر سبیلے نیابت اللہ تعالی کا نائب بن کر نائب بن کر اصالتا نہیں نیابت ہاں جی جیسے پہلے بتا چکا ہوں ذاتی طور پر نہیں اتائی طور پر اور وہ بھی وہ بھی مجازن حقیقتن نہیں توجہ یعنی حقیقت مطلب حقیقت مجاز دے تھے فرق سمجھاوا کیا مطلب جی میں جیسے مثال دی تھی گاڑی پر بیٹھا ہوا شخص وہ واسطہ والی مثال جو پیش کی تھی گاڑی پر بیٹھا ہوا شخص کہتے ہیں چل رہا ہے حالانکہ وہ نہیں چلتا چلتی حقیقت میں گاڑی ہے وہ تو بیٹھا ہوتا ہے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کے ساتھ بیٹھا ہو پھر چلنا نہیں ہوتا اب آپ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چلنا آپ کے متعلق اب کوئی نہیں کہے گا یہ چل رہا ہے لیکن جب گاڑی پر آپ بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں بندہ چل رہا ہے حالانکہ بندہ نہیں چلتا گاڑی چلتی ہے کون چلتی ہے گاڑی چلتی ہے لیکن گاڑی کے واسطے سے آپ بھی جگہ تبدیل کر رہے ہیں آپ بھی جگہ تبدیل کر رہے ہیں اب گاڑی جس طرح چلتی ہے تو آپ بھی گاڑی کے واسطے سے چل رہے ہیں بداتے خود نہیں چلتے چلنا چل آپ کی صفت نہیں ہوتا چلنا حقیقت میں کس کی صفت ہوتا یہی مراد ہے ان کی لیا بت سے اللہ ہو جل حقیقت میں کائنات کو قائم رکھنے والا وہی لیکن اس ذات نے یہ کام یہ کام توجہ. توجہ اپنے فقیر کو اس طرح طا کرتا ہے وہ ذات اپنے فقیر کو کامل کو جس کو خلیفہ بناتا ہے مجدد پاک فرماتے ہیں اس طرح طا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واسطہ فلروز بن جاتا ہے کیا مطلب حقیقت میں ساری نظام کا ساری کائنات کا نظام چلانا کام اللہ کا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے سے فقیر کر رہا ہوتا لیکن عام فقیر نہیں وہ خاص نہیں بھی دیر مقرر بھی کوئی خاص جماعت جیسے اگے دس کے میں ساری وضاحت کرنا سمجھ لگی ہوں آپ فرماتے ہیں کہ مخصوص کم افراد انسان جو کاملین پورے انسان ہوتے ہیں تمہیں ادھورے انسان ہے کوئی پونا انسان ہے غلطی کرتا ہم تو جانوروں سے بھی بات کر رہے ہیں کچھ پونے انسان ہوتے ہیں کچھ آدھے انسان ہوتے ہیں کوئی کتنا کوئی کتنا کوئی ہم جیسے انسان ہوتے ہی نہیں ہیں صورت میں انسان ہوتے ہیں حقیقت پھر ان کی حجی صفات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان نہیں ہوتی توجہ رکھنا ذرا لیکن فرماتے ہیں جو کامل انسان ہوتے ہیں پورے انسان جن کو انسان کامل جن کو کہا جاتا ہے فرماتے ہیں اللہ کی نیابت اللہ کا نائب وہی ہوتا ہے اور بار امانت وہی اٹھاتا ہے اور امانت وہ کیا ہے ساری کائنات کا قیوم ہونا جی اشیا یہ امانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نظام کائنات کو اس کی ذات شریف روح مبارک کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے تو عجیب عراج ہے ذرا سمجھو گل بار حقیقت والے لوگ بول رہے ہیں اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں بکمل افراد انسان مخصوص بکمل مخصوص بکمل افراد انسان یہ جی امانت قیومیت جمی اشیاء جمی اشیاء کو قائم رکھنے والا ہونا یہ فرمایا انسان کامل جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہے یعنی آگے مزید وضاحت فرماتے ہیں معاملہ انسان کامل تا بجائے میرا سب, سب کہ پورا کئیوں میں جمی اشیا بحکم خلافت, خلافت میں سازن, سازن فرماتے ہیں انسان کامل کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا, جاتا ہے کہ اس کو تمام اشیا کا کئیوں بحکم خلافت اللہ کی نیابت کی وجہ سے دے دیتے ہیں بنا دیتے ہیں وہ ہمارا اگلے لفظ بڑے اخیر نے اور میرے موجود ہے میں جی بحث چھیڑی سی بحث کیا مطلب میں نے کہا تھا ممکن ہے اللہ ہو جانو بعض باز جسم بنانا کسی ولی کو نبی کو عطا کر دے بنائے بنائے خدا حقیقت میں اور ظاہر ہو رہا ہو ولی سے یہی کہا تھا نا اللہ اللہ واسطہ فل عروج ہو بندہ مظہر ہو ظاہر وہ ہو بندہ مظہر ہو جیسے شیشے میں ظاہر ہوتا ہے بتا چکا ہوں شیشے میں جب آتا ہے وہ وہ ہے یہ یہ ہے یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں نہ وہ بیا نہیں ہے اگر بیا نہیں شیشے میں تا شیشہ ٹوٹ جاتا اتنا بڑا انسان شیشے میں کیسے آ سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہی شیشے میں وہ شیشے میں نہیں وہ نہیں بیا نہیں سمجھ نہیں آئی اور یہ بھی نہیں یہ اور وہ ایک ہو نہ بہت فرق ہے ان کو کہتے ہیں حلول اور اتحاد وہ اس میں نہیں تو حلول نہیں یہ نہیں کہہ سکتے داخل ہے اس میں حلول کہتے ہیں داخل ہونے اور وہ اور یہ ایک بھی نہیں نہ اتحاد ہے کہ ایک نہ حلول ہے کہ اندر کہیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے اس کو جو شیشے میں نظر آ رہا ہے جو کچھ شیشے میں آتا ہے اس کو کچھ مناسبت ہے تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو دیکھا میں نے جھلک دیکھی جلوہ دیکھو یہ جلوہ ہے یہ تجلی ہے وہ بے نہیں नहीं। नहीं, नहीं, नहीं नहीं वो रब किसी कहना तुम्हें आ नहीं सकता ना जे वो है ना वो जे है वे शक्स वे शख लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा जब मोहम्मद पाक बेठी गए वो दियाँ शाना दी झलकी तो जरूर आऊंगी शक्त नो हो समझ लगी इतना तो जरूर कहना पड़ता है ਇਸ ਜ਼ੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨ ਖਾ ਸੱਜਿਆ ਖੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਜਿਆ ਖੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾ لب سچوں کس دیا اگر شیشے میں اس کا کچھ نظر نہ آتا اگر اس کا کچھ نظر نہ آتا سے کہہ سکتا تھا میں نے اس کا کچھ دیکھا تو خدا کے بندے اگر شیشہ تو کرتا ہے کسی جانور کے سامنے محال ہے تو کہے میں نے کسی انسان کو دیکھا جس کا اکثر نظر آتا ہے اسی کی شانیں ہی نظر آتی ہیں اسی کی شانیں نظر آتی ہیں میرے علی سونے نبی بچوں آخر رب دیاں شانہ کسدیاں نے تا فرمانے نے سچی یاد رب کی شان جسان شان سب بنی اور مینو میرے پیر کی گل ہے مطلب ذرا واضح کر دیا جا فرمایا اس سورت نو جان آخر میرے لیے انسان کامل ہے اپنے دور کے انسان کامل تھے یہ مرد اپنے دور کا انسان کامل آپ کیوں فرماتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا اور مجدر صاحب فرماتے ہیں ساری کائنات کا قیوم بن جاتا ہے مجدر صاحب بھی آگے جا کر پھر حضور کی بات کریں گے میرے علی یہی فرما رہے ہیں اس صورت نو میں جان آتا کی مطلب ساری کائنات دی جان سبحان سبحان اللہ اللہ ساری کائنات کھلوتی ہے اللہ رکھ والے واسطا محمد کیا مطلب کیا مطلب روح علیہ وسلم نور اللہ تعالی اپنی شان آپ تو ظاہر فرما گئے کائنات نائم رکھا ہے توجہ نہیں فرمائی آپ فرماتے ہمارا افاد وجود و بقا و سائے کمالا ظاہری و باطنی بتب سوتے ہو میرا سان فرماتے ہیں مجدد پاک فرماتے ہیں افاد وجود ہمارا ہمارا تمام مخلوق کو وجود یعنی ہستی <سلام> <حستی سلام> یعنی <سلام> تمام مخلوق کو اس کی ہستی بکا پھر قائم رہنا جتنا دیر چاہتا ہے قائم رہنا اس کا وسائر کمالات ظاہری و باطنی ہر ہر چیز کے اندر جو کمالات ظاہری باطنی قدرت نے رکھے بتبسوتے ہو میرا سانند ہر چیز تک اس اللہ کے خلیفے کے واسطے سے یہ پہنچتا ہے سبحان اللہ ہر چیز تک کیا کیا پہنچتا ہے وجود ہستی ہستی ہستی پھر اس چیز کی بکا پھر جتنے کمالات ظاہری و باطنی ہیں ہے اور اور سو سنیا شرک کرتے بڑے سوادی نو پتہ لگے کسے شرک کیا آپ فرما دے بجود بکا باقی کمالات تو نہ ہی وہ بات نہیں بتور سوتے ہوں میرا سانند جس چیز تک بھی یہ جس چیز تک یہ پہنچتا ہے اس اللہ کے خلیفے کے واسطے سے ہی پہنچتا ہے پہنچاتا رب ہے واسطہ آگے آگے بیڑے میں لیا چکی اگر مالکست بہ متا وسیلا سیلا سیلا اگر فرشتہ ہے تو وسیلہ اللہ کے خلیفے کا ہے اگر انسو سو جنس بہ اگر انسان اور جنات ہے سب اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے او! فل حقیقت توجہ ہے جمی اشیا بجانے اب حقیقت میں توجہ ہے حقیقت میں تمام چیزوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کیا مطلب کیا مطلب بظاہر تو یہ جس جس چیز کی طرف جو متوجہ ہوتا ہوتا ہے حقیقت میں ہر چیز کی توجہ ادھر ہوتی ہے کیوں کیوں کہ اللہ نے اس کو واسطہ بنا وہاںگر سب اسی کی طرف ہی دیکھنے والے ہوتے ہیں باتن میں ایمان را دانند یا نہ ہو اس حقیقت کو یعنی کیا مطلب کہ جو مل رہا ہے اس کے واسطے سے مل رہا ہے اس کے واسطے سے مل رہا ہے, مل رہا ہے فرمایا اندر تیری حقیقت یہی بول رہی ہے کہ اسی کے واسطے سے آ رہا ہے کوئی جانے یا نہ جانے کوئی مانے یا نہ مانے آتا اسی کے واسطے سے سبحان اللہ نر تقریر نر اس نر تحقیق نر گوشت جانتے تو نہیں مانتے گئی جڑے فقیر اللہ دن پام جانو دفع نا جانو حقیقت میں دسن دیا جی ہے وہ واسطہ ہی جس کو اللہ کا خلیفہ کہتے کہتا تو خلیفے دیا شکل سورتوں کے اتنے تو سارے بنا چھے نے پر انہیں خلیفا کسی کسی روک بنایا کیوں تاکہ چھپیا رہے گا آپ فرماتے ہیں ایمانا دانند یا نام اس حقیقت, حقیقت کو جانے آہ! یا نہ جانے اللہ! مانے یا نہ مانے میں بتا رہا ہوں واسطہ اسی کا واسطہ تو ان شاء اللہ جیسے جیسے میں نے دعویٰ کیا تھا نا کھاری اور میٹھا سمندر ایک قطرہ نہ ادھر آتا ہے نہ ادھر جاتا ہے ادھر کا ادھر نہیں ادھر کا ادھر نہیں انشاءاللہ ایک ہاتھ میں شان توحید اور دوسرے ہاتھ میں شان رسالت اور بلایت نہ ایک قطرہ ادھر کا ادھر جانے دوں گا نہ ادھر سے ادھر جانے دوں گا قائم رکھا گا پھر نہ وابی بیٹھے نہ برائل یہ فقیران کا فیض یافتہ تو امام احمد رزاد درد آ ساگ بھائی توجہ رکھیے ذرا آپ فرماتے ہیں آگے فرمودا اللہ فرماتا ہے پھر آگے اللہ جی عجیب عجیب راج فرماتا ہے امانت کا بار تو انسان نے اٹھایا ان لہو کا نظلو من بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے جیت جیت عجیب جیت بات ہے حضرت جی اے خلیفہ شان اتنا ہے oh! اور ظالم mm um عجیز عجیز Link, اور جائل ہے کمال کر دی اور خالی ظالم بھی نہیں بہت ظالم ہے خالی جائل بھی نہیں بہت جائل ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نمائے دا سنائے تھے ظلوم تے جہول دا مانا گی رہا اللہ وہ <سلام> فرما نے تھے لفظ ظلوم جہول مزمت نہیں صحیح عظمت عزمت آیا سونا فرماتے فرمایا جو فرمایا ہے آ بہت ظلم کرنے والا کسیرت بولنے والا سو لایوکی ممودئی والا منتوا وجود ہی اثر مجدل باغ فرماتے ہیں بہت ظالم اس لیے کہا ہے کہ اپنے نفس پر اتنا اس نے ظلم کیا ہے کہ اپنے وجود کا کچھ نہیں رہنے دیا فلاحی سن لا کثیر دول میں آلام سے ایک دول میں دوسرے آن سے ایک ظلم نفس ایسا کرنا ایک ظلم نفس ایسا کرنا اللہ سے دور کر دے دوزخ کا بالن بنا دے دوزخ کا ایندھن بنا دے گنا ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے اپنی جانتے آندے نے یار ادا ظلم نہ کر اپنی جان ایک ظلم ہے ان ظلم اپنی جان پہ کرنا لیکن یہ عجیب ظلم ہے یار سے دور کرنے کی بجائے کریب کر دیتا بنانے کی بجائے جنت کا سردار بنا دے آپ ایک ظلم نفس نفستے دشمنی ہے اپنا ایک ظلم نفس تے دوستی ہے آپ اے شاید اے شاید سبحان اللہ تعالیٰ کا فقیر جس کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے زلوم فرمایا ہے یہ پہلا ظلم نہیں یہ دوسرا ہے جو اس کے ساتھ ایسی دوستی کہ اس کے لاجوب کی میں وجود نہیں چھوڑتا اپنے وجود سے ہستی سے ملامن ہے وجود اور نہ ہی اپنے ہستی کے توابے سے کوئی اثر اور حکم کیا مطلب فنا ہی کر دیتا ہے مطلب پر خود چنی ظلم نہ نمایا شایان ہے تحمے بار امانت نبوت فرماتے ہیں تب تک اپنی جان پر ایسا ظلم نہیں کرتا کوئی اللہ کی امانت کا اللہ کے خلیفہ اور امانت بننے کا امانت دار بننے کا یہ بندہ لائق نہیں ہو سکتا اس وقت بھی شار امانت اس کا اٹھاتا ہے خلیفہ خاص بن جاتا ہے امانت بار اٹھاتا ہے ساری کائنات کا قیوم اور واسطہ جاتا ہے جس وقت یہ ایسا ظلم کرتا ہے کہ اپنا کھانے دیتا اپنی ہستی کو بنا کر کے پکا بل بن جاتا گل تین سمجھا لاگا پر حال کو میرے کو کال بڑی گل کا رب دن کا نہیں سمجھتے بہت اللہ کے پاک پیغمبر سیے تو لمبے آ فرمایا میاں جاہل دو قسم جاہل, جاہل دو قسم ایک ہے حقیقت توجہ ہے ایک ہے hey, حقیقت کی خبر, خبر, خبر ہی نہ رکھنا خبر ہی اس معنی میں جاہل کافر ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں علم والے تو تھوڑے سے ایک ہے جال یہ حقیقت کی خبر ہوئی لیکن اتنا, آگے جا جا خبر خبر خبر خبر خبر اتنا کہ آگے حیرانی ہو گئی حیرت حیرت ہے دو کسو حیران ہونا دو کسو ایک ہے دور رہ کر حیران ہونا ایک ہے انتہائی قریب ہو کر حیران ہونا ایک بندہ دو میل دور بیٹھا ہے یہ چیز چمک رہی ہے پتہ نہیں کہتا یار کیا ہے میں دور بیٹھا کوئی سمجھ نہیں ایک آدمی اس بتی کے قریب جاتا ہے پھر حیرت ہو جاتی ہے کہ نظر ہی کچھ نہیں آتا انتہائی قرب کی وجہ سے حیران ہو جانا کافر اور ہم جیسے, جیسے جو اللہ تعالیٰ پناہ دے جو اس ذات سے بے خبر ہیں اگر ہے تو بس بس ہے یہ دور رہ کر حیران اور اللہ کے جو یار ہوتے ہیں عاشق وہ قریب ہو کر حیران ہوتے ہیں ہائے اور سونے آتے ہیں تو کی آتے اور بھی کیسا عجیب ہوتا ہے میاں صاحب نے ایک وادی پوری بنا چھڑی ہے حیرت دی برا لحاظ آپ کو ساڈا رے کھڑی میاں صاحب رحما اللہ گزرے جو ہے ساریا وادیاں دے کے آپ نے سفر ملوک شریف کے اندر وکرو من دل حیرت گوج اور جتھے جہول بن جتھے جہول بن جائے آپ فرماندے نے پھر اگوںک منزلا وے حیرت والی وادی دم دم پکماد ਨਾ ਮੁਝੇ ਆਹੀ ਤਰੀਕ ਅਤੋਂ ਲੱਖ ਰਖੋ ਜੋ ਐ ਰਾਤ ਆਵ ਲਾ ਸੁਜੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈਰਾ ਹੈਰਾ اے حیرانی دوری بھی نہیں کرے ہری نہیں جا مرد دلوقت دلوقت حیرانی مرد اللہ um. جا پڑتا اس جائے ہندا گم لم ل اپنا آرس اپنا آپ فرمندے نے ایسا گفا اپنے آپ کی سد خبر ہوئی توجہ نہیں فرمائی جے کروش تھی پوچھے کوے ہے تو یا نہیں ہے جے کروش تھی پوچھے کوئی ہے تو یا ہے اندر ہے یا باہر پہ کہیں سانی ہے یا نہیں تی سانو کچھ پتا دشان حال تیرے کی ہوا کو آخر اصلی وہ بیٹھا ہا یا کھلویا जिंदासली तबरदा मैनु वतथा या खलोया आशिक हां पर बतंदर रे या किस पर शक हो सुभान अल्लाह اگ جی گلا جنجی ہے دو قسم بول ایک دور رہ کر حیران ایک قریب ہو کر حیران جہول جہل دو قسم جہل مجھے بےحد لہو الم والا ادراکن بل آج دونل کے فرماتے ہیں بڑا جاہل بہت جہالت جحل والا ہوتا ہے کی کیسے فرمایا مطلوب کا علم ادراک نہیں ہوتا بلکہ ادراک کیا مطلب تہ نہیں لبی کیوں سونے دی ہوگی دلبے حضرت صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا معرفت کیا ہے فرمایا العجز عن ادرا کے ادراک فرمایا مارفت یہ ہے کہ اس کے پانے سے اس کے تہ پانے سے تھک کر کہنا انت کما لنا انت کما سنا تالا نفس حدیث مجھے سونا فرما رہے ہے اللہ میں تیری تعریف تیری شان کے مطابق نہیں کر سکتا کیونکہ تیری شان کی تہ نہیں ملتی تام محدود ہے کیا کروں اب تو ویسے ہے جیسے تو اپنی تعریف آپ کرتا بولو مرو یہ جہل مراد ہے وہ جگہ فرماتے ہیں یہ جہل مراد ہے جلومن جہلا میں کہ جب اس کی طرف گھوڑے دوڑا دوڑا کر تھار کر کہتا ہے نہیں لب سکتا تھی تیری حقیقت کون پائے اس وقت وہ کہتا ہے لو منگے آ جا ہوں تو سڈا نائبر آجا تج خلیف ہے امانت کے دے سمجھ لو مجدد صاحب فرماتے ہیں وہی اجل و جہل دراما تر کمارے مارے یہ آجلی اور جہل یہ آجلی اور جہل یعنی کیا مطلب یہ یعنی اس ذات پات کی طے اور حقیقت کو پانے سے آجد ہو جانا اور دور دور کر کہہ دینا روحانی سفر کر کر کے آخر میں کہہ دینا بس تو تی تھی سب کچھ دوں ہے بلا کو سبحان اللہ سبحان اللہ آخر جانا جے میں تینوں باہر آخ میرے اندر کوئی نا سما میں باہر تے پر سب تھی پاک پچھایا یاں والا کیلامات <سلام> باہر <سلام> میں میں فلاو میں فلاوا جب تیر نظر پی ہے میں اپنے آپ ہی تو ہی لو کی بس مینو تسر ہے لہذا ہزرے باہر تے سب تھی پا پی میں کیا مطلب ادھر نفی کرنی میں آیا توانو آخ ان شروہ اللہ کے دے کلام نو سمجھنا چاہیے میرا شہ میرے اللہ کے بدلنا آپ نے فرمایا خواجہ غلام فرید سرکار دا بھی ہے کلام کوٹ نے فرمایا در اس مقام تھی چناب مینو فرما دینے میاں آپ نے یہ فرمایا احد بھی احمد نے فرمایا احد بھی احمد ادرت مقام گہرا بندہ نظر آخا سب کوئی ویچ بھی نہیں سنا دینا چکتے نہیں دیکھتا مینو اللہ تعالی روشنی دیتی جو مڑو جدو گل ہوتی ہے تو ادھر ٹکانے دل فیصلہ کردی جر روشن ہوئے گلام فریدے نہیں فرمایا نبی پاک آہد بھی احمد آپ فرماتے احد بھی او ہے احمد او ہے کیا مطلب احمد پاک ظاہر میں تو دیکھتا ہے حقیقت میں اس نے اپنی شانوں کا جلوہ دکھا ادھر دیکھ ادھر دیکھ جب شیشے میں کسی کو دیکھتا ہے یہ تو نہیں کہتا وہ یہ ہے کہے گا یہ کہے گا کچھ بھی وہ ساری گرد نہیں ادور د جو کا سدکا گل میں اپنے درمیان تے گلہ دا تے ایسا طریقہ انداز دے جی اے, اے بڑا گمراہی دا وقت تے ہر پاسے لانتی ٹولے کوئی ولیاں بکواسا کرتا بھابی ورگا تا ٹان کر او کچھ جو کسور اپنا نہیں مننا اگلے سے لا کوئی اکل بھی گل کر کوئی اکل کی گل کر پر وہ جدو آئے گی کر لگ سمجھ لگی جب آئے گی کی آئے گی آئے سمجھ لگی میرے دوست آدرت وجوہ فرماؤ سدکے جاوا شیشے میں دیکھ کر عکس کو تو کہتا ہے یہ نہیں وہی ادھر رہا ہے سازا فری نے آخیا ہے کچھ بھی نہیں حقیقت اس رات کی نفی نہیں کی ان کی نفی کی ہے ان کی نفی کی ہے کہ یہ حقیقت میں کچھ نہیں ان کی اس کی تجلی ہے اور انہیں اپنے لفظ باہ ساڈے اپنے لفظ میں شیشا میں اچھ کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں بھی تے اتنے تجرف رب تقریر والا عارفین کا بادشاہ فرما ہے ذات والا شان ایک تعلق ہے کینات دی جان دی جان <س desserts> لیکن وہ تعلق ایسا ہے نہ کل چاہتا ہے نہ کیفیت نہ کوئی آخر ہے کوئی تعلق ہے سمجھ نہیں اور یہ احادیس اور قرآن کا مفہوم ہے جس کو انہوں نے سمیٹ کے شیر میں رکھ دیا اور بلے شاہ اس مفہوم کو پنجابی کے انداز میں بیان کر ہاں. ہر کتنا ہے سیاب وکری ماتک امرے پنجابی کی مثال ہے سیاحوں کی جیب وکری گل ایک کر میں تین باہر میرے اندر میں پھر اندرو کی جے میں تینو باہر میرے اندر کون سمان ج میں تین اندر آرابی آئی مکئی تک مقید کوئی نہیں پابند کوئی نہیں لانتی ہو جلا کے فلانی وچ حضرت دے وچ رب کا ہے مشرق ہے سور ہے اگر کوئی آرف کہلا ہو مجھے فلاں میں خدا نظر آیا تو اس کا مطلب ہے اس کی آئی اس کی شان کے تجلے نظر آئے جی وے شیشے گل سی ہوے گی پھر سمجھا کسور ہونے یہ نہ سمجھی لگ کسی شہر ذاتی وہ جی میں تینوں اندر آخا باہر آپ کا مطلب سب ہوئی نہیں اندر تو ہے باہر ہے میں آخ بیٹھا پر اگوں پیانا سب تھی سب تھی سارے ہاتھی پا کے نہ مطلب یہ سب کہنا امر سے تیرا امری ہے تیرا فیل مبارک ہے جس نے سب کچھ قائم کر رکھا ہے لہذا اندر لہٰذا باہر توے، سب تھی پاک پچھا میں بھی تو بھی تھی بلا, دا, بلا دا, سونا میں نما کیا کچھ بھی نہیں جنہ چیر سونے لج پا لا امر کن کام رکھنے جدو ہٹانے گا کھ نہیں میں نما کھولا لحاظ میں یہی حقیقت ہے روزانہ سے بولنے جو تین معلوم ہے مشہور کیا مطلب اصل جانتے ہیں پر دل حاضر نہیں را مسلم جب کسی کا ایکسیڈنٹ پہنیا ہے کنوں ہاتھ خدا آدا قہر آیا حکم آیا کھ نہیں بچا آنکھ نے فرق اتنا چٹ آخ اس بعد میں اس غفلتا نے اللہ کا فقیر جب من صاف کر لے اللہ حکم کو ویٹ تا کہ بس سونے تبھی دیکھا بہار کدی وطف آخر تفا ہر ویلے کدی یاد کیا تر ویل ہی آخلا ت آگے مجدد صاحب کا لمبی ہو جائے گی آگے مجدد صاحب فرماتے ہیں <سؤال> فرمایا اس مقام میں جتنا آج بن کر رہتا ہے میں تجھے نہیں پا سکتا فرمایا اتنا ہی معرفت کامل لے پینا <سؤال> اجالا ہوم آرف ہوم سمبخ سمبخ فرمایا جتنا عرص بڑا ادھر جا کر جاہل بنتا ہے کہ نہیں پا سکتا میری سمجھت نہیں آتی تو فرمایا اتنا یارف بنتا ہے آخر سید لگتے پاک جیسے فرما رہے ہیں لاؤ سی فنان آ تیری تعریف تیری شان کے مطابق میں نہیں کر سکتا آج ہو گیا ہوں میری سمجھ تو باہر میری سمجھ تو بارے آخرے ہوئی آخر پہننا ہے مائ کو فرماتے بلا شک کا انا ارف ملیک میں حمل فرمایا جتنا کوئی دلات دلات اس کی مارفت زیادہ رکھنے والا ہے اتنا ہی اس کی امانت, دلات دلات امانت دلات کو اٹھانے کا حق لو صف صف ہوا علت تنگ مر حملے باورے امانت راؤ فرمایا ہے دو سفتاں کیڑیاں ایک, ایک اپنی جان پہ ظلم ایسا کر ایک اپنی جان پر ظلم ایسا کر کہ اس کے آثار ختم کر دے فنا ہو جاؤ فنا ہو جاؤ جیسے وہ ہوتے ہیں فرمایا ایک فنا ہونا دوسرا اس کو پانے سے اس کی شان کی تہ پانے سے آج ہو کر تھک کر کہنا تر کے میں جانا یا قلندر پاک ہجرے شاہ مکیم والے پتھر دی چارٹی سے بہ جش نہ رہ جے دب کلی پرندے بہ گئے اپنے جسم بیاس جہا جسم پہلو بنیا تھی ماں جمے وہ بک گیا پھر نواز نواز جہرا کسے تو بکدا نہیں جڑا کسے تو بکدا نہیں چار چوہان تھی نیا سال ہے آگ فرمان چار چوہا فی اگ پانی ہوا مٹی چار انا یہ تو رب د فکیر نکل ڈاکٹر پروفیسر نہیں لگی انگریزی کتا کر کے ٹٹی بڑے کیوں کہڑو گے اگے ٹٹی ہو رہا ہے مالک آ گیا جا پھر جا اتری لیا کھیلتا رہو اس گلنا او کی کرنے ہائے وہ سمجھتے جمیا ہوں ایک بن جمے نکالی بنا لو پانڈے کلی کرا لو میاں صاف فرماؤ دور چوہا کی باہر او بندے لکھ لکھاں تھی او قیوم زمان بن جان رے سبحان اللہ چار چوہا تھی میاں صاحب فرمایا چار چوہا تھی باہر آو بندے لکھ لکھاں تھی نفر ہر فنر اقل اگے فرما رہے دور کتنے کل بچارا تارا فرماندے فرمان دور کہتے شاہر او بچارا جس ایل ذرا ہر جی ہوا جس نے جس ایل روا فرماند نے روح دکھا نظارا لب لبا ہے سب جگ نا آپ نیارا قیوم پہ بنتے توجہ اکلو رو نچدار پھر دیانا نا آخے خبر نہیں میں کہڑا میرا خانہ باہر سورت میرے بہلی آ توجہ آ فرماتے دو چیز ایک ظلم اسی طرح کا جیسے بتا دیا جیسے فقیر صوفی کا ملو دوسرا جہل یعنی اس روت کی حقیقت پانے سے اپنے آپ کے عزت کا اظہار کر دینا ہیں یہ دو سفتیں آتی ہیں تو پھر قیوم زمان بڑھتا ہے پھر امانت آتی ہے ورنہ نہیں پی آر کے ببن سب ایک کیومت اشیا شیا مشرف گشتہ حکومے فرماتے ہیں جو یہ قیوم میں بن جاتا ہے فرمایا وزیر والا حکم بنتا ہے اس وزیر والا حکم رکھتا ہے نہیں وزیر نہیں آخر کیوں کہ وزیر آ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو لیکن بعض سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں اس کو مناسبت تو ہے فرمایا اللہ وحدہ اور شریف کے مہمات مخلوقات رابع فرمایا میں محل وزیر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے مہمات اس کے سپورٹ کر دیے ہیں لیکن توجہ ہر چند چاند انعامات فرمایا چاہے انعامات بادشاہ کی طرف سے ہیں لیکن فرمایا ان نعمتوں ان انعامات کا وصول اور پہنچنا ہوتا تو وزیر کے واسطے فرمایا میں نے مثال دیا مو سمجھانے, مو سمجھانے مو کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی وزیر ہے بادشاہ سمجھ لگی سمجھ لگی ٹھنڈا ہوگا سمجھ سمجھ بھی اسی معنی میں جس ماننے میں مجدد صاحب لے رہے ہیں بادشاہ سچا فخر پیر وزیروں نے بھی آخیا لیکن نہیں ماں وہ دیکھ رہے تھے نا کہ وہ ایک کا واسطاست ادھر سے آتے ہیں اور مستفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تن فرما دیا اللہ ہوتی <تبت> اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں یہ <تبت> اشارہ ہے <تبت> لیکن اس تو اگلی حقیقت ایک مخارج شریف کے ہے وہ بھی انشاءاللہ ان شاء اللہ بیان کرانا توجہ <تب> پروتر جن سربوت بت سوتے وزیر پھر آگے بتاتے ہیں کئی میں قیوم زمان کئی میں جہاں جہان, جہان کو کائم رکھنے کا کام اللہ تعالی اللہ تعالی, تعالی, تعالی جن کو واسطہ بنا کر ان کو کئیوں میں بناتا ہے واسطہ بنا کر سب سے توجہ سب, سب کا رئیس فرمایا بتاؤں کون ہے کیوں میں زماں پھیلا پھیلا فرمایا رئیس ای دولت اب البشر حضرت آدم, آ حضرت, آدم حضرت آدم علیہ السلام اس حکومت کے رئیس ہیں اللہ نبی جناب علیہ صلاحت وسلام و ای منصب علی توجہ ای منصب علی و ای منصب من با علی بال اسالت مخصوص بمبیائے جتنے اولم نبی ہیں یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اسالتن ان, ان کو دیا ہوا ہے بتب عت و وراثت ای بزرگوارام ہر کراب ای دولت مشرف سازد پھر ان نبیوں کی وراثت میں جو ان کا وارث بنتا ہے پھر فقیر اللہ کا پھر ان کے وراثت کی اتباع میں اس کو بھی مل یعنی اصل میں قیوم اللہ ان کو بناتا ہے پھر ان کی وراثت میں جس فقیر کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے آپ فرماتے ہیں کتاب کے برگدی نام برگزی دگانند کہ بمن سے میں گزارا تو کئی مشرف فرمایا پہلا گرو کتاب کے وارسوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں فرما رہا ہے وہ پہلی آیت جو مجھے صاحب کے مکتوبات سے پڑھی تھی پڑھتا ہوں پڑھو شاد ربانی پھر ہم کتاب کا وارث بناتے ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا ان کو اپنی کتاب کا وارث بنایا تو پھر ان کے تین گروہ بیان فرما دیے اور میرے ہم ظالم سے ہی پہلا گروہ وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے ظلم کرنے والا ہے اللہ مجر صاحب ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ ظلم الانب سے ایک ظلم لینب سے اللہ نقصان کے لیے لام نفے کے لیے مانا کیا مانا کیا ہوگا ایک ظلم ہے کہ اپنی بربادی ہو جائے دو جہاں میں ایک ظلم ہے کہ اپنا فائدہ ہو جائے دونوں جہاں اللہ تعالی فرماتا ہے پہلا گروہ عالم النب سے اپنی ذات کے لیے ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے نفس سے رگڑے پڑ کے اپنے نفس نکے ہاں جی فنا بلا بکا بلا مقام پہ پہنچنے والا وہ منہ مختص ان میں سے بعد وہ ہے جو بیان آ ہیں درمیانی چال چلتے ہیں وہ منہ صاحب خیرات اور ان میں سے وہ بھی آئے جو سب نیکیاں اور خیرات سب خیرات کو جمع کرنے والے ہیں سب سے پہلے ان تک پہنچنے والے ہیں بے اللہ اللہ کے عزم کے ساتھ ان تین گروہوں کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں پہلا گروہ غالب الف ادوارسان کتاب کے برگلی دگانند جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں آج باد اطالا ہمیں ظالم النب سی یہی ظالم النب سی ہے یہ گروہ ہے کہ منصب کے بنصب وزارت اور قیومت مشرفست جو پھر وزارت اور قیومت کے منصب پر پہنچ گیا ہے دائفان یا دوسرا گروہ ان برگلیدہ بندوں میں سے کہ جن کو مفت اللہ نے فرمایا وہ ہے جو فرمایا مکام میں خلت تک پہنچے فرمایا جن کے سردار حضرت خلیل ہے خلت آندے نے دوستی کہتے فرمایا دوسرا گروہ ہے درمیان یہ پہنچا مکام خلت رب دے گئے خلیل تے دوست تے دا سردار حضرت میں پہلے کا سردار حضرت بابا آدم توجہ فرماتے ہیں اما خلیل فرما اہل مشوران راجدار نے مشورے گل لیکن یہ نہیں سمجھ مشورہ تھی پلیخ نہ لگ جائے کہ مشورہ نہیں کرتا وہ مشورہ کرنا اگلے نشان سمجھنا ہے کیا اللہ تعالی ہدایت بغیر نبیوں کے وسیلے تو نہیں دے سکتا حضور پاک نے فرمایا اللہ تعالی میرے امت بار مشورہ فرمایا کاسو اللہ تعالیٰ مشورہ فرمایا کیتا, کیتا تو. موتاج خدا موتاج نہیں تھا. پر اس کی حکمتیں تو اگلے دسنا بھی تھاٹ دس دی فرشتے ایڈی شان جب مومن ہوتا ہے تو پہلے کہتا ہے اللہ پر ایمان پھر کہتا ہے بلا کا پر اتنا اچے نے تا کر کے جو فرشتے کی توہین کرے ذرا برابر توہین کرے کافر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے زیرج رکھی کوئی پونکتے ہیں کتے آ حضرت مالک مالا کو بہت لے اسلام کوئی حضرت جبری لے میرے لئے اسلام آم بنا لیں قسم خدا دیکھنا جی نبیا کا ذکر کسی طرح فرشتہ نہیں کر سکنا اللہ تعالی نے فرشتہ رکھا بر رسولوں کو بعد میں رکھتا ہے ملاقہ کو پہلے فرماتا جو دشمن ہو میرے فرشتوں اللہ کا اور, اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اس کا مطلب ہے تینوں کے بچوں کسی کا دشمن بنیا نہیں تو خدا تھا دشمن بن گیا تھا کافر آپ فرماتے ہیں مشورہ ہے ہر چند معاملہ و با کاروبار بادشاہت با وزیر مربوط استعمال اما خلیل ندیم است وہ صاحب ان علفت اس چاہے فرمایا بات کو سمجھنا ہو میرے بھائی آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کاروبار بادشاہت کا وزیر چلاتا ہے وزیر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے لیکن جو خلیل ہوتا ہے نا دوست جن کو کہنے بادشاہ وہ تو ساتھی ہے خاص اس کا وہ ان سولفت کے لیے خدا خود یہ اپنی فرحت کے لیے البرائے مہم دیگر دیگران وہ دوسرے کی دوسروں کی میں اور دوسروں کے کام چلانے کے لیے اپنے اپنے فرحت پہ اپنی الفتہست رکھا ہے شکتانوا بہ نوا بڑا ہی فرق ان دونوں کے درمیان برسر ہلکا مقام علی حضرت ابراہیم خلیل الرحمان اس, اس, اس گروہ کے اس جماعت کے بڑے سردار حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبی نسلات وسلم باہر کے رابائی مقام عالی مشرف صحال و فوق مقام کھلت اور جس کو بھی اس مقام کے پھر آگے ان کی نیابت اور وراثت میں جس کو پھر مقام یہ دے دیتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دے دیتا ہے امتیوں میں سے وفاق کے مقام کھلت مقام محبت پھر اس دوستی کے مقام سے آگے ایک مقام ہے محبت, اللہ محبت اللہ کا محبت اللہ ماری محبوبی آؤ گی لال اللہ مقام محبتست کے طے فیصال کے سابق بل خیر بآ آ مقام مشرف گشتہ فرمایا اس مقام سے اوپر پھر ایک تیسرا مقام ہے تیسرے گروہ کا وہ کیا ہے محبت کا مقام ہے محبت کا مقام ہے یہ جی تیسرا گروہ سابق بل خیرات جن کو اللہ نے فرمایا کہ ایک خیرات میں آگے نکل جانے والے ہیں سب سے آگے جانے والے ہیں فرمایا وہاں مقام آلہ مشرف گشتاند اس مقام کے ساتھ مشرف ہو چکے ہیں ندیم دیگرست اور دوست یار اور ہیں محب و محبوب دیگر محب اور محبوب ہو رہے اسرار و معاملات کے بمحب و محبوب میں گزرت یاروں ندیم را رات درانجا مدخل فرماتے ہیں اب جو راز محبوب پر کھولے جاتے ہیں وہ دوست اللہ بہت اچھا چلو کسی دل آ جانے لجپال لوگ نے انہیں آکڑے کادری بھی भी دینا چشتی بھی سلی دینا رجوی بھی कोई دلو کوئی आ خاتے آ جائے گا سارے بعد شام تو کسی کا اشارہ کیتا کیا اپنا کام بن توجہ ہے کہ نہیں انشاءاللہ توجہ شاء اللہ تو فرمایا جہاں بوئے گرم بوتے ہیں جو راز اور معاملات ان تک کہے جاتے ہیں دوستوں کو خبر نہیں ہوتی <ête Mizronik> ہر چند در وقت پہ قوال ان اسرار خفیہ محبت راب خلیل جلیل قد درمیان میں تمام آور اورا محرم اسرار محب کو محبوب میں تمام ساخت سرے حلقہ کا ہر چند در وقت پہ قبال ان جب کمال ان چاہیے پھر محبوب کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کو مار امراض بنایا جاتا ہے فرماتے ہیں ایک جو پہلا گروہ تھا ظالم النفسی ان کے رئیس حضرت آدم جو دوستی والے ہیں مختص منہم مقت سد ان کے ان سردار حضرت ابراہیم حضرت اور جو محبوبوں کی جماعت ہے ان کے بے بے سردار, بے بے اللہ سردار اللہ کے محبوب ہیں سبحان اللہ صدقے جانا مدین آ رہے ساڈے ورگے آؤں ترے بھی تیری نسبت تیری نسبت چاہتے اللہ <prophecies unary> <summaries> فرماتے ہیں سرے حلقے محبوں حضرت کلیم اللہ ہاں س... ب... بات رہ گئی تھوڑی فرماتے ہیں ایک محب اور ایک محبوب محب محب محب محب محب دو چیزیں با ذکر کی ہیں نا دلد محب دلد اور محبوب ہاں فرماتے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں ان کے سردار جو محبت کرنے والے اس جماعت میں کچھ عاشق ہے کچھ معشوق ہے کوئی محب ہے کوئی محبوب ہے محبتوں کے سردار پیار کرنے والوں کے سردار حضرت کلیم ہے اور جن سے رب پیار کرتا ہے ان کے سردار حضرت حبیب حضرت خاتم سبحان علیہ و و سبحان قسم خدا کی مجت ادب میں اللہ سونے کا نام پاک تے نبی پاک سونے کا نام پاک اس جنے نے گھٹ گ ادب کے لقب لا کے نہ ذکر لانتے اس قلم تے جڑے کلم وزن محسوس کرے اس پاک دے لکب لاؤ ادب دے اس لانتی کلم دے لاردہ کلم کے را ہونے لانتی تے خوش نصیب ہو قلم جدو ایدر او در ٹوڑے تے آر آر کے جدو واری آوے یار دے نا دی آر اللہ میںمام محمد رضا لال سونے نبی رب و حد ل شریف نام پاک بغیر لقب تو دروت ادھر تالا و تقدس تازیم دینا کل اور ادھر سل اور سنوئے دروش سارے پل سل وسلم لیکن لال حادرت کوئی مائی دلال علیہ وسلم نہیں وا سکتا اتنے کی ہوتا ہے آشق آشق ادھر ادھر ہوا اڑ ہے یار گل آئی نے تے نکھر گیا سجے خبر گل ہوا جائے گا ہشرار اللہ آئے گیل جائے گا آیا. اے نبی پاک دے نام پاک نام تو سونے سردار سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم دے نام پاک دو تو کر دیں گے سواد کوئی دے سلام سدکے جدوں ان پاک آئے بھی تو انہیں آخ گا ٹولا سڑے منہ بھی سڑے, دے بھی سڑے دا نا لکھ دے جائیے دجے لفظ دے جائیے جار آتے قلم سونگ پہ یہ تھوڑی پائی ہے دو جنیا ہندوستان جڑا نام او کڈیا کسی ایمان کھیا یار مذہب پورا ادھر ادھر مجدر صاحب نو شرف بخشا کہ ارب کیت عجم کی مجد صاحب کے سلسلے داخل ہونا فخر د مفسر وہنیا تو ادھر کڑے نے محدس وہنیا پکی وڑے سمجھ لگی گل آپ فرما سالا سلاد آپ فرما سالا لکھ دیا حضور بزرگ لکھا گستاخ جڑا نی کر بھائی آرام بنا کے لکھنا سلام لکھ چڑنا تو سواد لکھ دو ماہرومی دریل خیر بابا تواستی صاحب دولتان ہر کرا بہی دو مکہ مشرف اللہ! تیسرے گروہ میں سے محبوں کے سردار حضرت کلیم محبوبوں کے سردار سید عالم سید سونا حبیب سمجھ لگی فرماتے ہیں مجھے صاحب پھر جس خوش نصیب کو ان کی وراثت نصیب ہو جاتی ہے جیڑے جیڑے انہوں دے پیروکار بنتے ہیں پھر مکمل وارس بنتے ہیں پھر انہوں اللہ تعالی اس ہلکے داخل کر ل آپ فرماتے ہیں وہ مقامات کے فوق مقام محبت در مکتوب المکتوبات ہی فقیر نکری و صدر نشین آ جانیز محمد الرسول اللہ الح و علیہ سلاد وسلام فرماتے اس مقام محبت سے اوپر بھی ایک مقام ہے مقامات کے فوق مقام محبت ان جو مقامات اس محبت سے اوپر بھی ہیں محبت کے مقامات سے فرمایا فقیر کے دوسرے کسی مکتوب میں ڈھونڈ لینا میں نے اس کا ذکر وہاں کیا ہے اگر پوچھنا ہے کہ ان کا صدر کون ہے ان کا صدر بافر کون ہے فرمایا ان کا بھی محمد الرزول اللہ اجران خلے اجران خلے صرف اتے تک رہا اللہ دا محبوب محبوب جھلیا دسدہ جلیا بھی جائیں پہنچ نہیں خدا دے او جنہوں نے اک دیا ای چھوٹی جی شان بیان سننا تو سر بال جانا اتری دیا سد کے جاوا تو پتہ نہیں کہڑے کہڑے سمندر ویخ بیٹھے نے ڈوا سمجھ نہیں لگی تھری ویا تجڑ بھی خوہ ایڈا سارا چھپڑ مڑ بھی ہے میں شانو جی تھوڑے کو جاؤ اتری دیا تین پتا شان کی ایان جب دا خیر ہوا داخلے مقام سابقان فرقہ فرق تھا سان کتاب رب نا آشا منتا بال ہوگا خط مکاو کا رحمت لنا من من آه آه آه انداز سے دے کتے خط دی انتہا اے اللہ سڈے کوئی رحمت اپنی طرفوں تیار کرمر ہدایت تیار کر سلام ہو جس نے ہدایت کی مطلب گمراہ سلام آئی بن ایج بن یہ سارے نے سلام دیتی ہے فرمان سلام چلے دا جائے جی پٹے سلام کیوں پٹ مارے خدا مجدد صاحب دی گل کرتا گل سمجھی اب میں یہ ساری بات یعنی جو مکتوبات مکتوب سے چوہتر نمبر مکتوب سے آپ کو سنا اب موضوع کی مناسبت کی بات نکالتا ہوں اور پھر اس کی طرف لوٹتا ہوں کہ میری, میں نے بحث چھیڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی بندے ایسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جسم کو جسم کا بنانا اس کے واسطے سے کر کرنا بات کو سمجھنا یہاں پہلے ایک بات طارج کر دوں یہ مجدد صاحب جو بتا رہے بیان کیا ہے نا ان اس مبارک بیان کے ساتھ اگر حضرت صاحب کا بیان شامل کروں نا تو جو بات کو سمجھ سمجھنا جو کہتے ہیں نا شرک شرک پہ دیکھا دیکھا ہے کہتے ہیں اللہ تعالی صاحب کارخانہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور فلان ہو جاتا ہے یہی تو شرک ہے اور کس کو کہتے ہیں یہ کہنا سام کچھ نفع نقصان یہی دے رہا ہے کدی رب لڑ پے کدی کسی لڑ پان اپنے اپنا ٹل بڑا لے جی بیچارے بنتی کھل رولا نہ کوئی کیونکہ اگوں تکڑے ہی بڑے نے گربدر صاحب کے بیان کے ساتھ میرے شاخ کا بیان شامل کر لینا سر کی تھجیاں اڑ جائیں گی اور وہاں بھی نہیں منگا چ توحید بیان کیتی اور عظمت انبیاء اور عظمت اولیاء بیان کی تھی حق ہکدا کر اللہ وہ کیا, کیا؟ کہ میرے حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی عجیب ہے بے بے بے کہ اگر, اگر وہ کلی اختیار کائنات کا کسی کو دے دے, دے, دے, دے, دے, دے دے تو یہ اختیار لینے والا اختیار لینے کے بعد کلی اختیار لینے کے بعد بھی اختیار ہوتا ہی اللہ ادا تش اون ای شاہ ہو ربلا لبی سونا رب فرماؤں گا جنا چب نہیں چاہیے ارادہ میرے ارادے کے تابے تمہارا ارادہ میرے ارادے کے تابے ہے تمہارا ارادہ میرے ہاتھ ہے او میرے بھائی نبی ہو رسول ہو جو بھی ہو خلیفے ہوں امانت اٹھانے والے ہوں کئی میں اس کا قیوم بھی حقیقت میں وہی ہے ساری خدائی کا قیوم بھی حقیقت میں وہی ہے یہ قیوم بننے کے بعد بھی اس کا محتاج ہے ساری خدائی اس, اس کی اسی طرح محتاج ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو دے دیا اختیار ان کو دے دی قدرت قیوم ان کو بنا دیا بات کو سمجھنا اب یہی ہو گیا نہ آڑ کے اسی نقطے پر آ کر توجہ اسی نقطے پر آ کر مشرقی نے اور بومنی کا فرق ہو جاتا فرق کرنے لگا گور کرنا ایک فلسفہ ہے فلسفہ فلاسفہ فلسفی جو کہتے ہیں عقل فال بنا لیا وہ کہتے ہیں اللہ معطل عقل یہ دس عقل جو سمجھائے تھے پہلے دس عقل جو سمجھائے تھے پچھلے موضوع میں قسط میں وہ کائنات چلا رہے ہیں کافر ہیں مشرق ہیں ان پر اللہ معطل اور چلانے والے اور نہ یہ سمجھتے تھے چھوٹے موٹے کام اللہ نے ان کے سفر کر دیے ہمارے بت جو بت جو ہم نے ان بتوں کو جن کی مورتی بنا رکھا ہے ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے رب بنے دے دیے ہیں اب وہ کرے نہ کرے یہ کر لیں گے یہ بھی شرانا ہے مومن یہ کہتا ہے بھی کرے تو حقیقت میں وہی کرتا ہے یہ بن نہیں سکتا وہ نہ نعرہ ریسال نعرہ تاکی حضرت اللہ مفتی محمد فضل عام چشتی ساٮٔ شہر اسلام وہ چاہے گا تو ادھر ہوگا بخدا خدا کا یہی ہے نہیں کو ہی بفل بکرے بخدا خدا یہی ہے کل جو وہاں سے ہو سال جو وہاں سے ہو یہی آئی مطلب مطلب یہ نہیں prafna. کہ ادھرو نہ ہوئے تو یہ کر دیں یہ شرکا درجہ ہندا ہم بہ ہمارا کیا ہے جو واسطہ کھا سے ہو یہی آر ہو ہو یہی پیادر نہیں آیا تو جی ادھر آر آس میرے آلہ درد شیر ہوا آخیا جائے شرح کر کے رکھا جی لگے باد پال تین من نہ پتا ہی کوئی کہہ گیا تجابی نہیں سمجھ سکتا اردو اردو اردو بھی آلہ ہر پاس عجیب بندہ, بندہ سی قسم سڈا دی جہاد ہر عجیب بندہ میں ایڈا موس کے جنا جہاد جس پاسے بول گیا نا سکے بٹھا دیے خصوصاً جیڑا اس بندے اللہ نے نفس مزک ستھرا کر کے بنایا نا قسم خدا دے درد کتنے میں پی گا بن گئی گل بن گئی ان شاء انشاءاللہ سب کھوٹیاں ہو ملک ایڈا وڈا بندہ گوڈے کر کے پی رہا میں پتا لگا بڑا پڑھیا پڑے میں میرے مدینے کے تاج دار درد جہ بندے چ رب رکھا کمال اس بندے کو کچھ جاننا چاہے تو میرے پاس لانتی سمجھ لے خیر میرے بھائی میں ارد جو وہاں سے ہو یہی آئی اس کی مزید وضاحت آگے کروں گا ان شاء اللہ کیونکہ آگے شرک کا مسئلہ بھی پڑا ہوا ہے ابھی تو صرف ایک بات کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں توحید اللہ تباہ وجو بے وجود بے نیازی غیر محتاجی استکناز آتی بے پرواؤ نہ ہر کسی سے ہر چیز میں بے پرواؤ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی شان ہے خالق اور مخلوق میں اسی نقطے میں فرق ہو جاتا ہے ہم پورے محتاج ہیں وہ پورا بے نیاز ہے ہمارا مرے ہم اور اللہ سے محبوب سونا وہ تھوڑی بے نیاری بھی ہے سمجھی ہونے انہیں ادھر بے نیاری بھی لی ہے تو محتاجی بھی محتاج ربمل محتاج نے میرے وے ان محتاج نے اس بات تو بند نبی محتاج نے سنایا نہیں پچھے شیخ فرید افتار پنج میں فرماتا ہے فلس میرا امبیا اللہ نبی بندے پڑھانا چڑھنا چڑھنا لہن سیا پہ کام شرکت ہے محتاج بندے ربڑا چنہ کی خلکر متاج سمجھ لگی گل تو میرے بھائی میرے فرماتے ہیں جو تھوڑے آگ بخدا خدا کا یہی ہے در فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا کا دل یہی ہے بخا خدا کا یہی ہے دل باخدا خدا کی قسم خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے اور کہ بھاگ جاؤ گے تو پناہ مل جائے گی نہ کوئی جائے قرار ہے کہ پہنچو گے تو قرار مل جائے گا نہ فرمایا نہ فرار ہے نہ قرار ہے اگر ملنا ہے تو یہ دربار ہے سبحان اللہ نہ فرار ہے نہ قرار ہے ہوں سمجھ آ گئی اے مقام بیان مجد صاحب ذرا رومی نو لے آنا موضوع ایسا یہ نہیں تو آخ گا استاد تقریراں سن سن کے اندازہ کر لیا اس مک بیگتا نہیں بھائی حالے تو ٹر پی سکولیاں پیر مرضی ٹھوکی رکھی مسنوی رومی جن کے متعلق ہمارا کلندر لاہوری فرماتا ہے فرماتا علاج آتے کے سوز میں ہے تیرا علاج آرومی کے سو میں ہے تیرا تیری خیرت پہ فرنگیوں کا فصول فرماتے اجھلیا مسلمانو تیرے دل دماغ پر انگریزوں کا جادو چل گیا اب اس جادو کا اگر علاج ہو سکتا ہے تو رومی کے درد اقبال کر رہا ہے تھلے بالے گاٹی جی لگے پھرتے ہیں انہیں بالے گاٹی کی گل تھوڑی اللہ میں اقبال کی کر آپ فرماتے ہیں چلے ہو کر جو کہہ رہا وہ کہتا ہے مسلمان کے دل دماغ پر جادو کس کا ہو گیا ہے جس بندے کا جادو ہوئے وہ ٹکانے نہیں رہی ہوش سمجھی بھی تھی اس قوم دے دل دماغ کے اتنے سکولی دل دماغ کے اگریز کا جادو چلے یہ بچے ہوں دے پھر ٹکانے جو نہ ڈول یہ مسحورین کا ٹولا ہے یہ سہردا لوگ نہو سی گل کری جانے کھوپنی کوئی جادو چلے آئی ہوں جہا بھی راج کار سکنا منتر جدر شنتر جڑے پڑ سکنا ادھر پڑ پڑ کے فوکی ج इबाल हम साहब किबला जो बैठो इको मंत्र हों के नहीं इकबाल लख लाना थे जे आखने यार तुम तो एवे लगे फिरते जे खचा तो इकबाल तो हकीम उलूमत से तुम तो एवं खचा व्ढी जाते जिन पता ही पागलों का टोला لنسی پاگل کیسے عجیب آ جڑا حکیم المت جی گل کر گیا پاگل بھی وہی کرن سمجھ لگی گل بتاو نا رومی کتر فرتا دفتر تیسرا دفتر تیسرا دفتر مسروی رومی کا اللہ مکبال نے جس کو مرشد مان یہ فرماتے سوال دل کردہ اتنے عجیب ٹھاٹ پہ مار دی شانیا مجھ سنیا اور سید لے فیل نو سو جنہاں دی زبان معرفت حق ترجمان ہے اور دفتر مارفت دہ بنیا پیا کہ بعد ہر ولی کا محتاج ہیں. مجدد صاحب جیسے بھی محتاج ہیں سارے محتاج ہیں آپ فرماتے ہیں بہلول دان بہلول ایک کلا کے فقیر سے سوال کرتا ہے ذرا اپنے متعلق تو بتا وہ آگے جواب دیتے ہیں اشعار پڑھوں گا فارسی میں سور میں تھوڑا تھوڑا مطلب تازہ دوں گا فرماتے ہیں گفت جب بہار درویش ر اللہ لا چون دروے کف کل مرا بہلول دان پوچھتے ہیں درویش نو دس دے سی اپنا فرما فرماتے ہیں گفت بچو کر سیڑ کے پورا برا دہ فرماتے ہیں یار اس کا کیا پوچھتے ہو یہ خدائی جس کی ارادے کے ساتھ چلتی ہے چھان فخر بیانوں چوہا دے ن یار ہمارا کیا پوچھتا ہے یہ دریاؤں کے سیلاب ان فقیروں کے ارادے کے ساتھ چلتے ہیں ستاروں کو جس طرف اشارہ کرتے ہیں ادھر جاتے ہیں zindagi o maghar han ga le o bar murad o rawana tu battu زندگی اور موت فقیر کے زندگی اور موت فقیر کے خادم اور بر مرادانہ کو بکو جتھے جتنے ٹورے جان دیے ارادہ کرے مر جائے مر جائے واق پڑھیا لال خوری آخر بھی پیر پٹان میرے تاجدار گولڑا دے پی تو شریف دا بادشاہ میرا دا بادشاہ پیر پٹان تو پڑھیا آپ کے ملفوظات انتخاب منا کے پہ سلے کتاب کھولی وہی آ گیا آپ فرماتے ہیں میں درگ درگ پہاڑ رہتا ہوں شاہ شریف کے ساتھ درگ میں آپ کی پیدائش ہوئی آبا و دادودری رہتے تھے آپ فرماتے ہیں حلال خوری میں کرامت کتنا ہے ملفوظات میں فرماتے ہیں دیکھو حلال خور پر دیکھو اللہ کیا کیا کرامتیں دیتا ہے فرماتے ہیں میں درگ میں کیا پذیر تھا ہماری بستی کے دو بندے گئے افغانستان میں چوری کر لائے چوری کے مال کے اندر ایک بیل بھی تھا ڈگا پیچھے مالک پیچھا کرتے کرتے اس کے ادھر پہنچے ہمارے گاؤں میں فرمایا وہ اتنا پرہیزگار حلال خور شخص تھے اپنے ساتھ آٹا لائے خود اپنے آٹے کی روٹی پکار کر کھاتے تھے ہمارے لنگر سے انہوں نے روٹی نہیں کھائی ہو سکتا ہے کسی کمال ایسے آ جائے میرا پیر پٹان تو سو لکھ فرما رہے آپ فرماتے ہیں آ کر مجھے انہوں نے کہا حضرت جی پیر صاحب پٹھان تو اس وجہ سے مشہور ہے افغانستان کا بہت علاقہ آپ کا مرید تھا پٹھان ہوگا عرض کرتے ہیں پیر جی چور سے کہیں مہربانی کرے باقی جو کچھ رکھنا ہے رکھ لے میرا بیل واپس کر دے صاحب نے فرمایا ہم نے بہت کوشش جی دل دل دل کی, کی جی دل تیری مہربانی اس کا دل بیل واپس کر دے کم بخت نے واپس نہ کیا اس مالک نے کہا حلور اس کو کہو قیمت پوری لے لے مجھے یہ بیل دے ہم نے کہا اس نے کہا نہیں آپ نے آپ نے کہا اس نے کہا نہیں پھر مالک نے کہا دوہری قیمت لے لے یہ بیل مجھے دے کم وقت نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یار دوہری جو قیمت دیتا ہے دو بیل لے لے کیا اس میں لگا ہوا ہے اب وہ شخص کہتا ہے وہ جٹ کہتا ہے وہ کسان کہتا ہے کا تہذور بیل تو اور بھی مل جائیں گے مگر اس کے ساتھ کریں ملے گا فرمایا کیا راز ہے کا حضور میرا ایک بیٹا ہے ایک, ہے ایک بیل ہے میں نے اس بیل کو جس طرح بیٹے کو, کو میں نے پالا ہے حلال کے ساتھ اسی طرح میں نے اس بیل کو بچپنے سے ہی اپنے ہاتھ میں پالا ہے جب میں اپنے کھیت میں اس کو لے کر جاتا تھا تو اس کا منہ بند کر لیتا تھا باندھ دیتا تھا کسی کے پاس کا تن کا بھی آج تک اس نے نہیں کھایا اسی طرح باندھ کر لے جاتا تھا اسی طرح باندھ کر پھر واپس لے آتا تھا حضور بات یہ ہے ملیں گے پر مجھے حلال ہلال پال ملے گا لال لو آپ فرماتے ہیں جب وہ کم وقت نہیں مانا اس کو جلال آیا اب کسان اور جٹ توجہ رکھ رکھ ہاتھ میں فرماتے ہیں سوٹی تھی اس کے اس نے پوچھا اس کے کتنے بیٹے ہیں چور کے بیٹے کتنے ہیں کسی نے پانچ بتائے فرماتے ہیں مجھے یاد چار ہیں کہ چار اس نے بتائے اس نے چھوٹی زمین فرماری ایک مر گیا دو مر گیا تیسرا مر گیا چوتھا مر گیا یہ لفظ بولے اس نے بس بس بس چپ کر کے چلا گیا خواجہ سلیمان تو فرماتے ہیں ایک بیٹا تو اسی دن مر گیا شام کو بڑا بیٹا تین پے تین دنوں کے اندر مر گئے چاروں بیٹے مر گئے کیوں ایک ہلال پھول چکتے وہ شیر ربانی ورگا شیر ہو گئے نر تقوی نر سر نار تحیوم سر ہنگار پر مراد جٹ ارادہ کی مر جان موت خا د بن کے اس کے ارادے کے مطابق موت اور زندگی چلتی ہے جدھر چاہتا ہے چلا وہ جی را اسی طرح ہو گیا جہ میں زمان ہونے نے کون راجا نے <یا>، فرماتے ہیں ہر خجا ہر کجا ہتو تازیت ہر کجا پہ پکشتی ہر لا جہاں چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے تازیت بھیج دیتا ہے جہاں چاہتا ہے دہانیت اور مبارک بھیج دیتا سمجھ نہیں آئی آگے فرماتے ہیں درد بھی مری ریزاؤ امرے او فرمار فرماتے ہیں وہ چاہتا ہے تو ہے وہ نہ چاہے تو بیرز آئے بیرز آئے اون یوف تد فرگی کوئی پتا اس کے ارادے کے بغیر نہیں چنی جاتا اور کوئی رگ اس کے ارادے کے بغیر کوئی قضا اس کے ارادے کے بغیر نہیں سمجھ نہیں آ بے مراد ن جمبیج رگ در جہاں زوجیل ادھر رومی ادھر بجدر بات مل گئی کہ نہیں مل گئی سنو لگتا یوں ہے یہ باتیں صرف ان کی تھوڑی ہیں یہ بات پرانے چل رہی یہ میرے ہاتھ میں منہوس زمانہ بزرگ علامہ ابن تیمیہ صاحب کس کا نام آیا کس کا کہ الو بربام آیا بوم بربام آئے آپ فرماتے ہیں فتاوا مجموع فتاوا میرے ہاتھ میں ہے ستائیس اور اٹھائیس جز سولہ صفحہ نمبر چھیالیس چھلیس دفعہ کسی نے پوچھا حضرت یہ بتاؤ توجہ ہے حضرت یہ بتاؤ کہ قطب گوت فرد جامع کس کو کہتے ہیں فاد اقد یقول جواب دے رہے ہیں ہاض اقد یقول ہوتا وافیہ انداز کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں غوث کو تو فرد ایسے باتیں کرتے ہیں وہ جو فسر الب عمر بات رفیدین اسلام ہے اور اس کی تفصیل ماں بیان کرتے ہیں جو دین اسلام میں بالکل باطل ہے مثلاً کوئی کہتے ہیں کہ ان الغ الدی یا کون مادت الخلاء ویواست ہوتے ہیم کہ غوث وہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی مخلوقات کی امداد اس کے واسطے سے ہوتی ہے ان کی مدد اور رزق میں حتی یقولہ اور یہاں تک بلکہ کہے جاتے ہیں کہ ان امادت الملاک اور حیطان الباح و حیطان کہ فرشتوں کی امداد اور سمندر کی مچھلیوں کی امداد بھی اس کے واسطے سے ہوتی ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح عیسائی حضرت مشیر اسلام کے بارے میں کہتے ہیں علی اور مولاری کے بارے میں غالی لوگ کہتے ہیں وہاں دا کفر یہ سری پفرا ہے جو سطح ہے جو ایسی بات کرتا ہے ٹھیک ورنہ مخلوقات مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں لا بلک بلا بشف جب امداد الخلا بولے ہاضا کا شرح اللہ عمونان کا جن کو اکلاشر فلاش والی بات اور نسارا مشیق مسلم بڑی دشمنی جاندار کیوں یہ فکیر دشمنی پیارے فکیر دشمنی پیار بڑا کر کے میم بڑا وٹ لگ رہا عیسائی سونا عیسائیت اور سنیت میں فرق اور فلسفہ میں اور سنیت میں فرق سمجھنا اس میں یہ فرق ہے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسا میں خدا ہے مسلمان کوئی نہیں کہتا کسی میں خدا ہے پہلے سمجھا چکا ہوں عیسائی کہتے ہیں یہ مستقل ہے عیسا علیہ سلا تو یہ اس کا محتاج نہیں اپنے آپ ہی کچھ کر لیتا ہے اور مسلمان ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دیتا ہے مکمل اختیار رکھنے کے باوجود بھی اسی کا محتاج اور دسیا سر کیوں تقیدہ سچی دسا جی بامے ہابی پہن تیمیا نکلا شیف ال اسلام نبی رکھ اپنی مرضی رب کی مرضی تو بغیر کچھ کر سکتے رب کی مرضی نہ ہوگی یہ کچھ کر لین یہ اللہ کے دے بارے عقیدہ رکھ د جیسے اگلے دن میں نے وہ شیر پڑھا ترے صحیح کرم نہیں ہوتا مرے ٹکور خداوندے دعا وا کی مشیت, مشیت کے کر خدا بندے دعالم کی مشیت نہ ہو دانش یہ ہمارا کیا مارا کیا مارا کیا مارا کیا خدا بندے دعالم مشیت نہ ہوتا نہیں ہوتا ولی سے کچھ نہیں ہو جو خلاسفہ ہے پہلے بتا چکا ہوں وہ کہتے ہیں خالق معطل ہے مجدد صاحب کا حوالہ پیش کرتا ہوں مجد پاک عقیدے کا مکتوب جو انہوں نے لکھا جس کے اندر آپ نے اپنا عقیدہ اور اہل سنت کا لکھا توجہ نہیں آئی آپ فرماتے ہیں اقل فعال از نزد خود خود تراشیدہ محدثات اثرا باؤ منسوب دارن خالت سماوا دینا معطل و بیکار دانا یہ دودھ بکواس کرتا ہے بیمان منافق امتیازات ختم کرتا ہے تو یہ ہے یہ حبیب خدا اور سید لمبیا کی امت ہے حضور کے جوڑے پاک کا سدکا کسم خدا دی کر کے آنا تھے گئے گزرے بندے چڑیے نا تو ایسی ایمان دی گل کرتا بندہ حیران رہ جانا جہاں دتا ہزار فلاسفا کا پتا کی مل رہی ہے پہلو سمجھایا پچھلی قسط نو بے کڑے سمجھا دینا فلاسفا یہ بھوکتے ہیں جی کہتے ہیں اللہ تعالی نے سب سے پہلے توجہ ایک عقل بنائی جس کو وہ فرشتے کا نام دے لو یا بارل وہ عقل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جی سی کھوپڑی والی اقلیں گی وہ ایک اور اقل بڑ سمجھتے ہیں ایویں کجرا بنا لی خیر وہ آدھے اللہ نے ایک عقل پیدا کی بس کیوں وہ کہتے ہیں cả. ایک سے ایک ہی بن سکتا ہے یہ ان کا قانون ہے کیا الحد اللہ یسد الحان اللہ ایک سے ایک, ایک, ایک ہی بن سکتا ہے پتہ نہیں کتنے بیٹھے سر سمجھ لگی گل جی یہو جہ جاب تو دسے جی جناب اما کھنے نسل کن ایک تو بننا سی تجرا خیر یہ صرف خرچ کرنے انہوں نے جواب آدر وے وہ کہتے ہیں ایک اکل اللہ نے پیدا کی اس اکلے امل نے اس کو کہتے ہیں وہ اقلی فا بہت کام کرنے والی وہی ہے وہ کہتے ہیں اکل اول نے پھر یہ جو اوپر کا آسمان ہے نا جس کو ہم عرش ارش کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس عقل نے اس عقل نے یہ عرش بنایا اور ایک عقل تیار کی اچھا وہ کنجرو یہ دو بھی بن گیا خیرے تھی دن دسو ایک تو ایک نکلنے نکلنا عرش نکل آیا ادھر عقل دوسری نکلائی اندر خیر وہ کہتے ہیں او اس عقل اول نے پہلا آسمان بنایا یعنی اوپر کا اور ایک عقل تیار کی پھر اس کیکل نے اگلا آسمان اگلی عقل اس عقل نے اگلا آسمان اگلی اقل اسی طرح کردیا کردیا دسویں اقل نے آسمان بنایا اگلا خدائی نظام سارا یہ چلتے چلانے پہ رب ویلا بیٹھا وہ کہ رب ویلا فارغ مواد تالو جد پاک فرماتے ہیں اکل فعال از نزد خود تراشیدہ اپنی طرف سے اقل فعال گھڑ لیا انہوں نے محدثات رہ باؤ منسوب دارند اور کہتے ہیں کائنات وہی چلا رہا ہے بخالے کے سماوات ہوا اردینا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے کو معطل اور بیکار جانتے ہیں بہی مان سے بتاؤ اے کیا ہم نبیوں ولیوں کو ایسے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیکار اور معطل ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کا, کا نبیوں کو بھی وہی چلانے والا ہے اور نبیوں کے واسطے سے جو کچھ چلتا ہے سب کو وہی چلانے والا ہے ایسے ہے نا ایمان سے بتا تو کتنا بڑا خبیص ہے کہ اتنے بڑے فرق کے ہوتے ہوئے پھر کہے یہ بیائی نہیں فلسفہ کا عقیدہ ہے اور بیان ہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے تھو جگ ویخ فلانا شاہ خو سلام فلانے آدھے جب گل نہیں لگے اب یہ جو لکھ رہا ہے ابن تیمیہ پتہ کس دور میں ہوا ہے اس کی وفات ہے جب اس نے اپنا منہوس بدن اس دنیا سے چھپایا تو اس وقت سن سات سو اٹھائیس سات سو اٹھائیس تو مجدد صاحب ہوئے ہیں ایک ہزار کے آخر میں یعنی ہزارویں صدی اگلی جو ہے نا اس کے شروع میں ہوئے ہیں مجدر صاحب یہ لکھ رہے ہیں مجدر صاحب سے پہلے مولا روم لکھتے ہیں اور مولا روم سے پہلے پھر یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے یہ پتہ نہیں پہلے آیا اس کے دور ان کے دور کا ہے یہ لکھ رہا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فقرا اور اولیاء کے پاس ایسی باتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں تو وہ بہت پرانی, بات پرانی, بابت پرانی بابت ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ خالق جسم بال جسموں کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے کسی کو نہیں کیا یہ مسئلہ چھڑا تھا ان باتوں سے مجھے یہ معلوم ہے. خصوصاً مجدد صاحب کا یہ الفاظ کہ افاظائے وجود و بقا وجود اور پھر بقا ایک ہے بنی ہوئی چیز کو باقی, باقی رکھنا ایک ہے کسی کو وجود دینا موجود کرنا آپ افاظائے وجود و بقا دو لفظ بول رہے ہیں وجود اور بقا کا افاظ یہ اس کے ساتھ واپستہ ہوتا ہے اور کمالات ظاہری <حب> باتیں <فرسلال> بات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں یعنی زید اللہ idea. تعالی اس کی روح شریف کو کوئی ایسا مقام دے دیتا ہے کہ غیب میں وہ واسطہ بن جاتی ہے سمجھ نہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی کئی انسان پھر اس کے واسطے سے اللہ پیدا فرماتا ہے جس طرح کے حضرت سیدنا عیسہ رو اللہ علیہ السلام کے واسطے سے پرندہ پیدا ہوا تھا تو مجھے یہ بات کوئی بعید نہیں لگتی لیکن پھر بھی میں نے شروع میں کہا کہہ دیا تھا کہ یہ بحث ہے عقیدہ نہیں ہے عقیدہ جو ہمارے متقلمی لگ گئے ان کے پاس اگر دلائل تھے ضرور ہوں گے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دلیل کے بغیر انہوں نے بات کی اور امام شامی احما اللہ نے صاف نہ سماعت والا سہار میں فرما دیا لم عالت قدرت لم تعلق قدرت آ, آ, آ, ابد آ, آ, ابد کی قدرت کو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ قدرت جسم بنانے کی نہیں دی ان کی بات سے یہ معلوم ہو اگر تو آجر کوئی آجر ایسی نصوص ہوں آیات تو حدیث ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے ایسا نہیں کیا پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں بالکل ٹھیک ورنہ یہ ہمارے بزرگ کا ہیں ہے ان کی باتوں سے جو معلوم ہو رہا ہے نا تو اس سے اگر اس کے ان, کی اس کے ان باتوں سے جو ہاں جو معلوم ہو رہا ہے اگر اس کے مطابق یہ کہہ لیں کہ بعد شام اللہ تعالیٰ کے واسطے سے پیدا کر دیتا ہے نہیں سمجھ لگی یہ دن اس کا ہوتا ہے دن اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے ما ہاگا ماں لا اعتقاد و اللہ عالم ابصواب اللہ مربن اللہ تو اگر اللہ ٹھیک ہے بات تو قبول کر تو مجھے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح کا الہام فرما تاکہ میں گمراہی سے بچوں وما توفیقی اللہ بالله علی جلا میری توفیق تیرے ساتھ ہے یا اللہ میں کسی ہدایت کی بات تک تیری توفیق کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اے میرے سمی اور مجیب الدعوات تیری توفیق کے بغیر میں نہیں پہنچ سکتا یہ میں نے ایک شان اللہ تعالی کی جو اس کی خصوصیت تھی یعنی خالق اجساموں نے اس کی وضاحت کی ابھی اب آگے دو شانیں اس کی خاص اور رہتی ہیں ایک ہے تدبیر مدبر عالم کائنات کی تدبیر کرنا ایک ہے مستحق عبادت ہونا پھر وہ آگے چلے گا ایک میں اتنا وقت لگ گیا اب دو میں کتنا لگے گا وہ خود سوچ لینا سبحان صبح اور پھر توحید و شرک بھی تو ہوئی تو شیر سبحان آگے ترف چھبیسی والے مول بھی کوئی جی شہ لگی گل باقی کسے شہر کا پتا مین ایک بچہ دس رہا شاہ صاحب جافر قرشی تکلیف کافر قریشی نہیں کافر قریشی اتنے تقریر کر گیا کدھر کہڑا پنڈ دسن روپیہ ستر ہزار انہیں گے لاؤں گیا میں کہا جی مناسبت ہو گئی انہوں خسریا کیونکہ ساری قوم زیادہ پیسے خسریا سٹ دی سب تو زیادہ خسرے تو پہلو گشتیاں دوسرے نمبر دے رہاں دے. تیسرے نمبر مطلب مناسب روایت اکھے امام حسین ہائی <سؤال> امام حسین <سؤال> سجدے چ <پہن. سؤال> چودہ وار کیتے دشمن آپ اٹھ کھلوتے نے فرمانے <سؤال> <سؤال> نے تھک گئے ہو <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اور دے جڑے ج دے بچے اگے سن سال سے نوٹے آئے سن تکریر چوہ حملے کے بعد آپ خلوتے نے تھک گئے کنجر جان جان گل بڑھا ایسی نمی جگلے سمجھ بلے کیا ہمام بشاں نے مر اٹھ کلوتا تھک گیا بڑی سوار کا ماں برائی کرو دقر کی ہاں جی سورا سور والے چشتی گستاخ جی میں کیا سور چی گور بندے بندے جاتا انمد اللہ ربل آلمی سمول بند کروپ کتنا وقت